بازار ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جائیں گے اور بازاروں کا قریب ہونا حدیث میں آتا ہے کہ لا الفتن الكذب کہ یہاں تک کہ بازار ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے اب اس کی اس کا میننگ کیا ہے غلبہ نے بیان کیا ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ چونکہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس مواصلات نہیں تھے کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں تھا تو مدینے کے بازار میں کیا ہو رہا ہے اور مکے کے بازار میں کیا ہے کچھ نہیں پتا تھا لیکن آج کے زمانے میں ایک بازار کے ریٹ کا اتار چڑھاؤ کا دوسرے بازار میں فوراً پتا چلتا ہے ایک تو یہ مہینے کے تک قریب ہو جانے کا کہ دنیا کی کون سے مارکیٹ میں کون سی کس کس کس سیکشن میں کہاں پر کیا تبدیلی ہو رہی ہے شیئر بازار میں عام طور پہ اسٹاک ایکسچینجز کے اندر ہر ہر منٹ کی ہر ہر پل کی خبر لوگوں کو رہتی ہے کہ نہیں عالمی طور پہ تو یہ علم ہو جانا بازاروں کے اتار چڑھاؤ کا یہ بھی ایک میننگ ہے بازار خرید ہو جائیں گے دوسرا میننگ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ایک بازار سے دوسرے بازار میں منتقل ہونا آسان ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں بہت سارے جو بہت ساری جو مشینیں اور بہت سے آلات استعمال ہو بن گئے گاڑیاں آ اور فلائٹس آ ان چیزوں کے ذریعے انسان پہنچ جاتا ہے فٹافٹ ایک جگہ دوسری جگہ اور جو ہے لوگ کیا نام ہے انٹرنیشنل مارکیٹنگ بھی کر لیتے ہیں فٹافٹ اور اس کے علاوہ ایک شکل کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے سارے مارکیٹوں اور بازاروں کے ریٹ ایک سے ہوں گے قریب ہوں گے ایک دوسرے کے یعنی جو چیز آپ کو یہاں مان لیجیے ایک ریال کی مل رہی ہے ایک پیکسی کا ایک پیکسی بوتل تو وہی ہمارے ملکوں کا جو ایک ریال کے برابر حساب ہوتا ہے پیسے کا چاہے وہ سولہ سترہ روپے انڈیا کے ہو یا پاکستان کے بائیس چوبیس جتنے بھی ہیں اتنے ہوں تو اسی حساب سے وہ اتنی کی تقریبا ہوتی ہے وہی چیز سیم تو وہ بہت سی چیزوں کے ریٹ تقریبا ایک دوسرے قریب ہوں گے تو ریٹ کا قریب ہونا بھی تقارب کی مثال ہے اور اس کے علاوہ ایک مینگ اس کا یہ بھی ہے کہ تقارب الاسواق کا مطلب ہے کہ بازار انسان کے قریب ہو جائیں گے یعنی آپ جہاں جائیں گے آپ کو مارکیٹ ملے گا اب آپ دیکھیں آج کے زمانے میں سفر کیجئے تو ہر جگہ جگہ آپ کو جو ہے دکانیں ملیں گی مارکیٹ ملے گا آپ کسی بھی جگہ آج کے زمانے میں تو ہر جگہ لوگ دکان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور, آب, اور یہ انٹرنیٹ شاپنگ تو یہ تو بیٹھ گا ایسی بات ہے سب سے آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے بستر پہ لیٹے لیٹے شاپنگ کر لیجیے ہے کہ نہیں تو اور, اور تو یہ چیزیں اس وقت ہمارے یہاں تو اتنی زیادہ بہت پاپولر ہے لیکن مغربی انہیں بہت زیادہ پاپولر نہیں لوگ گھر بیٹھے بیٹھے شپن کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں تکاربل الاسباق کی مثالیں ہیں اس کے بارے ظہور الش کے جہاد علما اس امت میں شفق کا ظاہر ہونا ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں پرانے وقت میں گزر چکی اور جس زمانے میں یہاں پر کیا نام ہے جزیرت العارب میں ایک انقلاب آیا اور ایک ریولیوشن ہوا اس جزیر العرب کے اندر شیخ محمد ابو الواب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اور اس سعودی حکومت کے جو آبا اجداد تھے محمد بس سرود رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذریعے جو ریولیوشن ہوا وہ توحید کا ریولوشن تھا اور یہ یہ, یہ تھی اسی اس زمانے کی وہ حالت جب اس جزیرت العرب میں خاص کر شرک نے اپنے پنچے جمائے ہوئے تھے اور ہمارے ملکوں میں تو شرک کے بارے میں حدث والا حرج جتنا چاہیں آپ بیان کیجیے کوئی اس میں حرج کیا اس میں آپ بولتے ہی جائیے جتنا بولنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کیا نام ہے شرک آج اس کمت میں بری طرح پھیلا ہوا آج بھی ہے اور آگے والے زمانے میں اس میں آتا ہے کہ ایک سے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جہاں تک یہاں تک کہ کبھی یہ کی عورتیں دل خرصا کے ارد جب تک تباف نہ کرنے لگے اس وقت تک قیامت نہیں اب قبیلہ دوش جو ہے یہ تائف کے پاس کے زہران کے علاقے میں ایک جگہ ہوتی تھی دوش کا علاقہ زلخلاصا وہاں پر ایک بت تھا زمانۂ جہائیت کا تو گویا وہ دوبارہ سے پتہ آباد ہو جائے گا آپ نے کہا اور ایسا ہو چکا تھا ملک عبد العزیز جو اس وقت ابھی جو تھے ان کے والد ان سے پہلے ایک اور بادشاہ گزرے ہیں محمد بن سعود کے بیٹے عبد العزیز پہلی والی پہلے والے دور میں سعودی بادشاہ کے تین دور ہیں پہلے والے دور میں جب شروع میں پہلے قائم ہوئی تھی اس زمانے میں یہ حکومت جس جتنی بڑی اس وقت ہے نا اس سے بھی زیادہ تھی عراق میں اور ادھر دائیں بائیں اور یمن کے علاقوں میں کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی اس وقت جو رکا ہے اس سے بھی زیادہ تھا پہلی بار میں جب شیخ محمد اللہ کے زمانے کی اس تحریک کے نتیجے میں جب یہ پھیلاؤ ہوا تھا اور توحید کا کام ہوا تھا سارے اجزاء کو اکٹھا کرنے کا تو اس وقت جو ہے اس سے بھی زیادہ تھی اس زمانے میں امام عبد العزیز بن محمد بن سعود کے زمانے میں اسی ذل خلاصہ کو توڑا گیا تھا لیکن کچھ دنوں کچھ سالوں کے بعد ان کی حکومت پھر وہاں سے چلے گی کیا نام یہ خلافت عثمانیہ نے محمد علی پاشا نے آ کر مشر سے حملہ کیا اور یہاں پر آ کر کے ان کو ان, ان کے خلاف چڑھائی کر کے ان کو جو ہے پسپا کیا تو اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ سے ہرن شریف نکلے تو پھر وہ ساری جگہ دوبارہ پھر سے بنا دی گئے خوب یہ آپ لوگ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ساری بات جانتے ہوں گے تو اس کے بعد میں جب تیسری بار میں دوسری بار کی جو حکومت تھی وہ زیادہ نہیں چلی تھی تیسری بار کی حکومت جو اب تک چل رہی ہے تیرہ سو, سو انیس میں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ ریاض کو فتح کیا تھا مسمت کو تیرہ سو انیس میں تو تیرہ سو انیس سے لے کر کے اب تک چودہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی حکومت کو اتنا لمبا زمانہ دیا اور اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے اور توحید و سنت کا بول بالا رکھے اس حکومت نے جب شاہد کا دور آیا تو پھر دوبارہ خلاصہ کو توڑا جو طائف کے زہران کے قبیلے زہران کے علاقے میں وہ جو عبدالخلاصہ ہے تو یہ دو بار ہو چکا ہے اور ایک بار زمانے میں توڑا گیا تھا تو اس طرح سے یہ بار بار توڑا گیا اور ایک حدیث میں آتا اللہ نے فرمایا کہ قیامت سے کے ساری ساری سارے سارے آبا و اجداد کے دین پر لوٹ جائیں گے قریش کے اور, اور مکہ والوں کے وہ لات و پھر سے, پھر سے, پھر سے ان کی عبادت کی جائے گی تو ام نے غالبا نے یا ام انہوں نے پوچھا یا سن لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دین کو غالب کر دیا تو اب ایسا نہیں ہوگا آپ نے کہا نہیں یہ ایک وقت چلے گا یہ توفید باقی رہے گی لیکن پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ہوا چلائے گا جس ہوا سے سارے اہل توفیق اور اہل ایمان انتقال کر جائیں گے تو پھر شرار الخص کو بچیں گے بدترین لوگ بچیں گے جو اپنے پرانے آبا اجداد کے دین پر پلٹ جائیں گے اور لاتدہ کی عبادت کریں گے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان علامتوں کو سن کر کے صرف ایک معلومات کے بطور نہ سنیں بلکہ اس کو سن کر کے کوشش کریں کہ ہمارے کردار سے ہمارے عمل سے ہمارے جذبے سے اور ہماری کوششوں سے وہ چیزیں جن کی شریعت چاہتی ہے کہ وہ باقی رہیں ان کی ہم کوشش کرنے کے باقی رہیں اور جن سے منع کرتی ہے ان کے روکنے کا کام کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے چھبیس نمبر ظہور الفش فصیات الرحم وصول شی بات یعنی فحاشیت بہت بڑھ جائے گی ننگا پن بے حیائی بے, بے شرمی فحاشیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی حدیث میں میں ہے کہ کا یب حرل فخش و تپاخش فوش اور تفاخش یہ دو چیزیں ہیں فوش ہوتا ہے مطلب ننگا پن اب جیسے مثلاً عورتیں جو بے پھردہ نکلیں اور نہ بے پردہ نکلیں بلکہ اپنے جسم کی اپنی اپنی اپنی جو ہے زینت کی نمائش کریں اور بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو ہے ایسے کپڑے پہنیں گی عورتیں وہ اس کے لیے مستقل ایک روایت آئے گی کہ ان کا جسم کیا پورا کا پورا سب کچھ جسم دکھے گا تو اس طرح سے یہ ایک فخش ہے اور تفاہش وہ ہے کہ سب مل کر طے کریں مطلب آج کل آپ جانتے ہو کہ نیچرلزم ایک, ایک, ایک مذہب ہے نیچرلسٹ طبیعت پسند فطرت پسند لوگ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر کپڑے کے پیدا ہوتا ہے ننگا تو ننگے رہو تو مرد عورت سب مل کر جانوروں کی طرح ننگے رہتے ہیں یہ آج کل بہت زیادہ یہ چیز مغرب میں اور امریکہ میں پھیل رہی ہے تو یہ, یہ, یہی تفاہش کی شکل ہے تفاحش تفاور کا وطن ہے اس میں سب مل جل کر کے ایسا کرنا کمی نہیں پایا جاتا ہے تو فحش میں صرف ننگا پانی نہیں ہے بلکہ بد زبانی بد کلامی اور بدمزاجی اور ہر بری بات جو ہے فحش ہوتی ہے اور ہر برا عمل یہ فحش میں شامل ہوتا ہے لہذا یہ چیز پھیل جائے گی فطیات الرحم یعنی رشتے توڑ دینا رشتے توڑ دینا ماں باپ اور اپنے قریبی رشتوں سے لے کر کے جو خاص کر جو حواشی کے رشتے ہوتے ہیں چچاؤں کے ماماؤں کے اور پھوپیوں کے اور خالاؤں کے ان رشتوں کو توڑنا ان کی اہمیت نہ سمجھنا یہ بھی شامل ہے اور جو اپنے سگے رشتے ہیں باپ بیٹے کے اور ماں بہن کے اس طرح کے رشتے ان کو توڑنا کافی الرحم رشتہ کاٹنا اور اصلاح رحمی نہ کرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے آئے گا اور یہ اسی کی مسئلہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی تو یہ بھی قطعات رحم کا ایک حصہ ہے اور رسول مجاورہ اور پڑوس پڑوس کا رہنے کا انداز جو ہوگا یہ بہت خراب ہو جائے گا یعنی ایک دوسرے کے جو پڑوسی ہوں گے بڑے خراب ہوں گے ہم نے آج کل دیکھ لیجئے کہ جو پڑوسیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کتنا خراب ہوتا ہے اور یہ آگے بھی خراب ہوگا بلکہ عریض میں آتا ہے کہ اکبر القبائر میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے سمجھا جائے گا کہ اگر کوئی انسان ایک تو یہ کسی عام عورت سے زنا کرے یہ, یہ کبیرہ گناہ ہے ہی لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے یہ اکبر القبائر میں سے ہے یعنی قبائل میں بھی بڑے بڑے بڑے اور عظیم ترین اور خطرناک جو گنا उनमें से यह भी यानी कि एक आम सिवा करना यह कभी रखना है लेकिन पड़ोसी की बीवी के साथ या उसके घर वालों के साथ करना یہ اور بڑا گناہ ہے کیوں کیونکہ پڑوسی کے ساتھ تو یہ مخلوص ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسی کی طرح بھائی کے ساتھ سلوک کرے اور اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے اس کے ساتھ میں اپنا سا سلوک کرے لیکن چل جائے کہ اس کا اپنا بنے وہ اس کو خود خیمت کرتا ہے اس کی تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ آداب پڑوس کا بلکہ حدیث فا کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مازال جبریل آئے اور مجھے پڑوسی کے متعلق وسیعت کرتے رہے کہ پڑوسی کا خیال کیا کرو مجھے ایسا لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا اتنا حق بتا رہے ہیں کہ کہیں میرے کے انسان کے مال میں اس کو بارش خراب نہ دے دیں اور آپ نے بتایا آپ نے کہا یا آبا ذر اذا ادا تبخت مرا قطن فعت سر ماہا وہا اے ابو ذر جب تم کوئی شوربہ پتاؤ شوربہ کا مربع کا مانا ہوتا ہے گوشت والا شوربہ فرمایا جب تم گوشت پکاؤ اور اس کا شوربا کرو تو فرما اس کا پانی اس میں زیادہ ڈال دیا کرو ڈال دیا کرواحت جیرا نکا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں سے بھیج دیا کرو سمجھے اور آپ نے کہا کہ منکا نہیں جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر آخر کے دن پر اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا عزت اور احترام کا معاملہ کرے تو شریعت نے پڑوسیوں کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صوبے جوار سے بچائے اٹھائیس نمبر کا سر تو شف شف کی بخل لیکن یہ وہ والا بخل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انسان بکیل وہ جو اپنا پیسہ خرچ نہ کرے لیکن شہید انسان وہ ہوتا ہے جو نہ صرف پیسہ خرچ نہیں کرتا بلکہ لپیٹنے اور چھیننے اور جمع کرنے کا بہت زیادہ ہاں ہوتا ہے یعنی وہ صرف خرچ نہیں کرتا بلکہ حاصل کرنے کی کوشش بہت کرتا ہے تو جی اچھا ہاں چھوٹ جائیے تشبو بال مشیخہ ستائیس نمبر پہ یہ ایسے لوگ جو گوڑے ہو چکے ہیں وہ اپنے آپ کو جوان بننے کی کوشش کریں گے اب اس میں کیا مسئلہ ہوگا کوشش کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے یہ نہیں سنیں جوان بننے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی صحت کا خیال نہ رکھے یا یہ مضموم ہے نا صحت کا خیال رکھنا اور اچھی غذا کھانا اچھے اچھی چیزوں کا استعمال کرنا جس سے انسان کی صحت قائم رہے یا امراض کو بیماریوں پریشانیوں کو دور کرنا یہ مطلوب ہے شران لیکن یہاں پر اصل میں تشبب المشیخہ کا مطلب ہے کہ بوڑھا انسان دھوکہ دے کسی کو اور اپنے آپ کو جوان ظاہر کرے اب دھوکہ دینے کی کئی شکلیں ہیں ایک شکل ہے کہ بال ہو گئے سفید تو خضاب لگا کر کے جوان بنے گھوم رہے ہیں تو یہ جو خضاب لگانا جس سے دھوکہ پیدا ہو بات میں آ رہی آپ کو کالا خضاب مراد یہاں پر کالا خضاب کیونکہ آدمی کالے سے ہی دھوکہ د پائے گا ورنہ لال اور پیلے سے تو انسان دھوکہ دے پائے گا تو کالا خزاب لگا کر کے ایک انسان اپنے آپ میں بوڑھا ہو چکا ہے لیکن وہ کالے خزاب کے ذریعے دھوکہ دے رہا ہے دیکھیے یہاں پہ ایک اصل میننگ تشبک کا مطلب ہوتا ہے تکلف شباب بننے کا تکلف کرنا سمجھ رہے یعنی،, یعنی نوجوانی کا تکلف کرنا وہ ہے نہیں لیکن دکھانا اسی لئے اسی سلسلے میں یہ دکھائی ہے کہ لوگ خزاب لگایا کریں گے آخری زمانے میں کالا والا کا ہزار حمام جیسے کہ کبوتر کا پوٹا سا پوٹا ہوتا نا گردن کا حصہ گول گول چھوٹا سا ایسا اسی طریقے سے وہ خزاب لگائیں گے تو اس میں مصنف جو شرح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دائیں اور بائیں کی داڑھی کو چھیل کر کے صاف کر لیں گے اور صرف اپنی تھوڑی پر وہ داڑھی چھوڑیں گے اور وہ بھی سفید ہوگی تو کالا کریں گے اری تو یہ علامت ہے یہ علامت ہے قیامت کی اور یہی نہیں بلکہ جو بھی علامت جو بھی طریقہ جس میں ایک بوڑھا انسان کسی کو دھوکہ دے جھوٹ مطلب اپنے آپ کو جوان ظاہر کرے جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شادی کرنا چاہتا ہے دوسری یا تیسری تو جو ہے اس میں اپنے آپ کو بجائے اپنی عمر ظاہر کرنے کے میں یہ کسری عمر کا ہوں دھوکہ دے کر کے اپنے اپنی شروع شب و شباد بدلتا ہے تو یہ ناجائز ہے سمجھا جی ہزار کے لیے ہمیں دو شرطیں ایک جو موقع پہ ایک جو بتائیں جی جی جی بیٹھ کر سنیے بیٹھ کر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تصدیق ہے لیکن آپ نے پوچھ لیا تو بیان کر دوں بیٹھے آپ لوگ مشاعر سے پوچھنا ہے ان یہ لوگ بتائیں گے جہاں تک بات جنگ کی ہے تو جنگ کے لیے کہ الخدہ تو خارگون کہا گیا شریعت میں جنگ میں یہ چیزیں جائز ہیں تاکہ جنگ کے اندر پتہ لگے لوگوں کو کہ ہمارے سامنے بوڑھے لوگ نہیں آئے ہیں جو کمزور سمجھ کے ہم ان کو دبا لیں گے یا ان کو زیر کر دیں گے بلکہ جنگ کے اندر ہر وہ چیز جیسے دکھاوا کرنا تکبر کرنا باہر نہ جائز ہے لیکن جنگ میں جائز ہے تو جنگ کا معاملہ الگ ہے ہے اور خود آئے تو ہرگن کہا شہری کہ دھوکہ دینا ہی دشمن کو دھوکہ دینا ہی حرب ہے جنگ کا مطلب ہے کہ دشمن کے آنکھوں میں دھول جھونکنا اور اس کو جو ہے مطلب اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم کمزور نہیں ہیں تو یہ بات دوسری ہے رہی بات بیوی کی تو مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کا مطالبہ اگر حرام کا ہے تو بہرحال اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے اچھا یہ جو مسئلہ ہے کی جاتی اس میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں مطلب یہ کہ وہ انسان تھوڑی تفصیل کی ہے کچھ لوگوں نے کہ مطلب کیونکہ بعض علماء کا یہ قول تھا کہ وہ اس کو اس کو جائز کرتے تھے لیکن حدیث کے آ کے بعد اس چیز کے بارے میں کلام نہیں کرنا چاہیے بعض لوگوں کا اشتہار تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ابھی پورے بال سر سرد نہیں ہوئے ہیں تو انسان جو ہے ادھورا ہے تو کر سکتا ہے لیکن یہ چیز جو ہے حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے یہ قول حدیث کے حکم کی روشنی میں صحیح نہیں ہے بلکہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو بکرض اللہ کے والد ابو قحافہ حافہ جب فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے کالا کر رکھا تھا اپنے والوں کو تو اللہ کے نبی نے ان پر لکیر کی اور کہا کہ جو ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ اس سلسلے میں حالانکہ اختلاف ہے لیکن پھر بھی راجے کیا ہے कि नहीं करना चाहिए और इसमें असल यही है कि इंसान दूसरों को धोखा देता है दूसरों को क्या नाम है यह तकल्लुफ करता है असल तकल्लुफ करता है वर्णा अगर वो दूसरे रंग से करेगा तो वो तकल्लुफ नहीं रह जाएगा वा धोखा रह जाएगा वाजी हो जाएगी चीज ठीक है लिहाजा बीबी का डालवा जी नहीं हिस्मत हराम में नहीं होती जंग के मामले में کہہ سکتے ہیں اس کو ہاں جنگ کے مسئلے میں جنگ کے مسئلے میں صرف جنگ کے میدان جنگ میں جنگ کے میدان میں اگر آپ کوئی انسان اپنے بالوں کو سفید کر کے جائے تو اس کو دھوکے کا نام نہیں دے جائے گا بلکہ حکمت کا نام دے جائے گا آپ کی بات صحیح ہے لیکن روزانہ اپنے سماج اور سوسائٹی میں آپ اگر یہ کرتے ہیں تو دھوکہ اس کو سمجھے یہی مطلب ہے سر اس کا چلے صحیح کہا کہ کب تک دیں گے آگ ریڈیو تو پہلے چلی جائے گا ویسے آپ دیکھیں دھوکے کا واقعہ آپ دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ یہاں کے اخباروں میں بہت شائع تھا کہ ایک شخص نے اب ہوتے لوگ الگ الگ انداز کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک بندے نے کوئی بوڑھا انسان تھا اس نے اپنا پیغام دیا تو بوڑھا انسان بڑا بہت زیادہ مالدار تھا بہت ہی مطلب میری تھا تو اس کو ایک شخص نے اپنی شہر بیٹی کے لیے جو ہے دیا لیکن اس نے پلان نہیں کیا کہ اس بوڑھے نے کہ جو ہے لڑکی کو نے جب دیکھنے کی بات کی میں اپنے شوہر کو مطلب دیکھنا لڑکی کو ہاں کہ دیکھ سکتی ہے دیکھنے کے لیے جوان لڑکے کو بھیج دیا دیکھنے کے لیے جوان ل لڑکی کو بیچ دیا اور جب شادی ہوئی نکاح ہو کے جب وہ پہنچی تو وہ وہاں پہ سامنے بابا جی بابا جی آپ کی استعلام تو لڑکی نے وہاں پہ انکار کر دیا اور جو ہے اس میں آرام مچا کے مطلب جھگڑا وہاں ڈالا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں اس کی یہ قبول ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس نے جب کیس کر دیا اور کیس ہوا بہ کر وہ لڑکی کے حق میں ہی گیا کیس محکمے تک پہنچا اور لڑکی کو جو ہے اس مسئلے کو خخت کیا گیا اس نے کہا کو تو, تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں معلوم یہ بھی ایک دھوکہ ہے کیونکہ وہ شاید سمجھ... وہ میرے خیال سے اتنا برا تھا کہ کالے کرنے کے باوجود بھی وہ ظاہر ہونے والا نہیں بچنے والا نہیں تھا شہر کی زمانے <laughs> تو یہ مسئلہ تھا تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کبھی اپنی جن کو جن کو لگتا ہے کہ ہم بال کالے کر کے شاید بوڑھے نہیں لگیں گے تو وہ بال کالے کر کے دھوکا دیتے ہیں اور جو بظاہر اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کمر لگ جاتی ہے تو پھر وہ تو چاہے بال کالے کریں یا بگ لگائیں کچھ بھی کریں وہ کچھ نہیں ہو سکتا مراد یہ ہے کہ دھوکہ دینا یہ شرحان ممنوع ہے اور تشبب المشیخہ میں یا جواب بوڑھے کا جوان بننے کا تکلف کرنا یہ اس میں یہی چیز ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کے اندر خیر اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا اور بہت سی تفاصل داخل ہو سکتی ہے اس کے اندر شوق جی हाँ विग लगाना थे ये वल्ला मैं इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दे सकता क्या है ये इस आप मशाइ से पता करें नहीं तो बड़े मशाइ से आप पद वाला इस चीज का نہیں دھوکا دیکھیے اصل میں دھوکے سے مراد یہاں پہ ایک بہت سے لوگوں کے جوان ہوتے ہوتے ہی کیا میں ہے بال گر جاتے ہیں بال سڑکیں اب اگر کسی انسان کو سڑک ہے سڑک کے مطلب گنجا پن اب گنجے پن سے کسی انسان کو نقصان ہے اگر اس کے اس میں کسی طرح کا فزیکلی کوئی نقصان پہنچتا ہے اور اس کا علاج اگر اتبا یہ طے کر دے کہ آپ بال کو گوا لیجیے تو بطور علاج کے تو یہ ناجائز نہیں ہوگا اور وہ دھوکا بھی نہیں ہے جی جی یہی مسئلہ ہے اس کے اندر جی اسے پہلے آیا تھا تو باقاعدہ کی گئی تو بطورے علاج کرنا چاہے جی لیکن بطورے دھوکہ دینا جی تو بطور علاج کا مسئلہ تو دوسرا ہو جاتا ہے وہ لیکن ایک ہوتا ہے کہ کیا میں انسان جو ہے اب وہ بال گر چکے ہیں اس کو ضرورت ہے نہیں تو ضرورت محضورات کا ایک فائدہ ہمارے شریر میں ہے تو ضرورت تو ہے نہیں لیکن یوں ہی فیشن کے طور پر لگا کے رکھتا ہے اور اپنی اپنی آئی ڈی آئیڈینٹی چھپاتا ہے اپنی شخصیت کو کہ کہیں پر وہ ڈس گائز ہو کر کے کہیں پر بن جاتا ہے گنجا تو کہیں بن جاتا ہے بالا تو یہ کیا نام ہے یہ ڈور پرسنالٹی والا کام جو ہے شریر پسند نہیں جوان شادی چھوٹے بھائی دیکھو دیکھا دیکھے بشا ٹائم نہیں ہے سال میں مجھے شعق آ جائیں گے آپ لوگ مشائق سے پوچھے ماشاء یہ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کو اسی لیے ہیں یہاں تاکہ آپ لوگ ان کو ان سے مسائل پوچھے کثرت شخ کا مطلب بہت زیادہ بہت زیادہ شخ بڑھ جائے گا لالچ بڑھ جائے گا شخ کا مطلب ہے لالچ آج کے زمانے میں لالچ دیکھنے کے اندر زیادہ ہے انسان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے چھوٹے تھوڑے سے پیسے کے لیے کیسے کیسے مسائل ہو جاتے ہیں نے کہا کہ من لالچ پرستی मादा परस्ती और दौलत की इतनी ज्यादा दौलत इंसान जो है ब्रह्म और दिनार का ऐसा गुलाम हो जाएगा कि एक एक ब्रह्म और दीनार के लिए कुछ भी कर बैठेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं चमड़ी जरी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए ये वही वाली बात है तो ये चीज जब ज्यादा हो जाएगी तो यही इस, इस चीज का फैलना ही असल में कयामत की निशानियों में से है कसरत तिजारा उनतीस नंबर तिजारा बहुत बढ़ जाएगी मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी मुबाह हैं چیز اب تجارت مباح میں سے ہے تو اس کا بڑھنا اپنے آپ میں غلط نہیں نہ آئی غلط چیز کی نشانی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت سمجھو آ رہی ہے تو انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے اپنے اعمال کو اور اپنے سلوک کو ٹھیک سے مطلب ملتبت رکھنا چاہیے تو سخت ال تجارہ آپ نے کہا کہ تجارت اتنی بڑھ جائے گی کہ تجارت میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شریک ہوں گی آج یہ چیز دیکھو واضح ہے حدیث ہے محتاج امام احمد اور حاکم کی رواج ہے ابھی ابھی محسوس کرنا ہے کہ ایسا ہے تسلیم الخاصہ ابھی یہ بھی مسئلہ آ گیا گا کہ قیامت کے قریب میں ایک وقت ایسا ہے لوگ سلام سے اس کریں گے اس کو جانتے ہوں گے ابھی مسئلہ آگے آئے گا اور دوسرا مسئلہ خوشی تجارہ تجارہ بہت پھیل جائے گی بہت زیادہ عام ہو جائے گی اور حتہ دو شارمرہ تجارا یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کے کمپنی لے گی پارٹنر بنائے گی عورت اپنے شوہر کے ساتھ میں اور تجارت کرے گی مل کر کے تو یہ بھی کیا نام ہے یہ نشانی ہے کیا نام قیامت کے قریب کی اور اس اور اس میں دیکھیں تجارت کے بڑھ جانے میں اصل کوئی غلط نہیں کام نہیں ہے غلط بات نہیں ہے عورت اگر شریک بھی ہو جاتی ہے ایز اے ای پارٹنر تو غلط نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو مین نقطہ ہے جو دوسری روایتوں میں آیا ہے وہ یہ کہ کثرت تجارت لوگوں کو غافل کر دے گی اسلام سے دین سے عمل سے اللہ سے ان چیزوں سے غافل کر دے گی یہی چیز اصل کیا نام ہے اسی وجہ سے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تجارت کا بڑھنا یہ قیامت ہے اسی لیے کیونکہ لوگ جب تجارت میں مشغول رہیں گے چوبیس گھنٹے تو پھر اللہ کے ذکر سے قابل ہو جائیں گے تو یہی چیز جی اسی لیے اگر آپ تاجر ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اور کتاب و سنت کے علم کو اور ایمان و عمل کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں اور تجارت میں اس سے برکت بھی ہوگی اور قیامت کی نشانیوں کا مسئلہ بھی اس سے حل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے دسل ایک مسئلہ نمبر تیس کہ زلزلے بہت آیا کریں گے ایک زمانہ آ جائے گا کہ زلزلے بہت آیا کریں گے اور آج ہمارے یہاں بھی بہت زلزلے آج کل آتے ہیں تو زلزلوں کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اللہ تک حق تک پورا قیامت نہیں آئی گی یہاں تک کہ زلزلے بہت زیادہ آنے لگیں اب آیا کوئی مسئلہ 31 نمبر پہ کہ وہ زمین میں کھسا دیا جانا اور چہروں اور شکلوں کا جانوروں کی شکل بنا دینا حضرت فرماتی ہیں کہ اپ نے فرمایا کہ اس امت کے آخر میں یكونو فی اخر هذه الامه اس امت کے آخری زمانوں میں کیا ہوگا خست ہوگا جو زمین میں کھسا دینے والا والی شکل ہوگی عذاب ہوگا یہ مطلب اور ایک ایک عذاب ہوگا مسخ کا یعنی شکل انسان کی جس جانور کی بنا دی جائے گی بندر اور خنزیر کی سی ہوگا یعنی آسمان سے ایسی بارش ہوگی پتھر کی یا کسی ایسے مادے کی جس سے لوگوں کی ہلاکت ہو جائے گی تو نے فرمایا کہ اَنُو رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان صالح لوگ بھی ہوں گے نیک بھی ہوں گے آپ نے فرمایا نعم اذا ظہر الخبر ہاں ایسا ہوگا مگر کب جب خباستیں بڑھ جائیں گندگی گنا برائیاں عام ہو جائیں اور جب برائی عام ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور اور نئی نمکر نہیں رہ گیا صالح لوگ اپنے آپ میں تو نیک عمل کرتے ہیں لیکن دوسرے انسان کو منع نہیں کرتے تو امر بالمعروف اور اور نئی نمکر کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی خباس کی جائے گی اور جب پھیلے گی تو کرنے والے اور جو دیکھنے خاموش رہنے والے دونوں عذاب کو مستحق ہوں گے اس وقت لہذا یہ چیز کیا نام ہے اس, میں اس چیز کا مسئلہ یہاں پر ایک اور یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے دھسا دینا تو واضح ہے یا آسمان سے پتھر یا کسی طرح کی بارش کرنا مہلک بارش کرنا وہ تو واضح ہے لیکن مشق جو ہے شکلیں بدلنا کیا ایسا ہوگا کیا حقیقی معنی میں ہوگا یا مانوی معنی میں ہوگا یعنی بعض علما کہتے ہیں کہ جیسے امام مجاہد اور دوسرے جو مفسرین طالرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مانوی طور پہ ہوگا یعنی وہ بندر یا خنزیر ظاہری طور پہ نہیں بنے گے بلکہ ان کی عادتیں بندروں کی طرح ہو جائیں گی. ان کا مزاج جو ہے خنزیر کا لیکن ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ نا یہ حقیقی معنی میں بالکل شکلیں ہی بندروں کیسی اور اور, اور اور اور خنزیروں کیسی بن جائیں گی جیسے کہ بنی اسرائیل کے یہاں ہوا تھا اور اصل یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں وہ فصلیں دو کال ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی میں چینجنگ ہوئی تھی شکل و صورت کی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ان کے مزاج چینج ہو گئے تھے لیکن لیکن ان دونوں قولوں میں صحیح قول کیا ہے حقیقی والا کہ حقیقی طور پہ المس کو کانا حقیقی کو ابن حجر نے ابن حجر نے راج قرار دیا ہے لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں لیکن اگر کسی کا مزاج بھی بدل جائے تو پھر اس میں اور بندر کے حقیقی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا یعنی اس طرح آپ جمع کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں دیکھیں جو لوگ خنزیر گوشت کھاتے ہیں ان کی ان کے مزاج خنزیر کیسے ہو جاتے ہیں بے حیائی ان کے یہاں پھیل جاتی ہے بے غیرتی آ جاتی ہے ان لوگوں کے درمیان تو یہ پھر ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے گرچے وہ پچلتے پھرتے انسان ہیں ہے کہ نہیں تو یہ بھی ایک طرح سے مشق ہی ہے ان کی فطرت کا پلاسٹک سرجری سے بھی آتی ہے پلاسٹک سرجری سے لوگ چہرہ بدلے جی تو جی جی یہ کسان وقت بھی پر آتی ہے مسق والی نا, نا, نا, نا, نا. یہ, یہ مسق والی شکل نہیں ہے کیونکہ مسک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور یہ مثال ویسی جیسے تو پلاسٹک سرجری بات وہی لوٹ کے آتی है کہ اگر دھوکا دینے کے لیے بڑھاپا چھپانے کے لیے ہے تب تو ناجائز ہے لیکن اگر کسی انسان کا مان لیجیے کہ بعض اوقات کبھی کسی کو کوئی حادثہ ہو گیا آگ سے جل گیا یا ایسا حادثہ ہوا کہ چارے کا پورے گوشت ہی اڑ گیا کچھ اس طرح کے مسائل ہو گئے کہ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سرجری کر دو تو تھوڑا سا مطلب ٹھیک ہو جائے گا خوفناکی اس کی شکل کی ختم ہو جائے گی تو ایسی صورت سرو گنجائے گا اس کے لیے ٹیٹو جس میں جائے گا اس کی مستقل کیا نام ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پہ جو ٹیٹو بناتے ہیں مطلب وشم کے واشما اور واشما کہا گیا ہے وسم اور وشم دونوں لفظ ہیں جو گوندتے ہیں پرانے زمانے میں گوندا کرتے تھے تو گوندنے والوں پر لعنت ہے اللہ کے رسول نے بھیجی ہے تو اس والی حدیث سے حرام کیا جائے گا یہ قیامت کی نشانیوں میں نہیں ہے وہ حرام ہے جی اس کے بعد زہاب الصالحیم صالحیم کا ختم ہو جانا یعنی دنیا میں نیک لوگوں کی قط پڑ جائے گا نیک لوگ بہت کم رہ جائیں گے یہ بھی حدیث ہے کہ جو ہے اللہ تقرم اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اہل خیر کو قبض نہ کر لے تو چونکہ قیامت برے لوگوں پہ آئے گی شریر لوگوں پہ کمینے لوگوں پہ آئے گی تو اس سے پہلے نیک لوگ اور متقی اور می ایمان والے لوگ چلے جائیں گے لہٰذا یہ بھی قیامت کے نشانوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صلاح اور نیکی کا خوگر بنائے ارتفاع الافل یعنی چھوٹے لوگ گھٹیا لوگ جو ہیں اونچے اونچے عہدوں پہ چلے جائیں گے گھٹیا لوگ اب گھٹیا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جسے گھٹیا سمجھتے ہیں نا گھٹیا کا مطلب یہ ہے کہ صفحا بد عقل جس کے پاس دماغی نہیں ہے جس صوبے تصرف جس کا جس کا جس کو زندگی میں تصرف کرنا کام دھام کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا جس کو بے صلیقہ انسان جس کے پاس عقل ہی ناقص ہے جس کی اس انسان کو ایسا کام ملے گا جو سونپا جائے گا جو کہنے کا عقل بندو کرنے کا ہے تو یہی ہے ارتفا الصافل جو اپنے آپ میں سفی انسان ہے سفی کے معنی جس کے پاس عقل ہی نہ ہو سمجھ رہے ہیں مینٹلی ڈسٹرب ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مینٹلی ڈسٹرب ہو ایسے انسانوں ہو نام ہے بنا دیا گیا ایک ایسی چیز کا ذمہ اور ایسے بعد بادشاہ گزرے ہیں بعد بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں ان کا دماغ جو ہے توازن ٹھیک نہیں تھا اور بادشاہ بن گئے پرانے زمانے میں جب وہ جب بادشاہی نظام تھا کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ بادشاہ بنایا کرتے تھے تو یہی چیز ہے صافل کی مثال کہ چھوٹے چھوٹے لوگ ایسے لوگ جن کے پاس عقل نہیں ہے خبرا نہیں ہے کم عمر لوگ ہیں اور کچھ بھی علم نہیں ہے ان کے پاس تو وہ لوگ ورنہ سسی ورنہ اساتذل اور جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے انسان سمجھتا ہے یا طبقاتی نظام میں برہمنیت میں جو کسی کو حقی سمجھتے ہیں وہ مراد نہیں ہے اس سے ٹھیک ہے ورنہ ان کو مندر اخلاق ہوں اللہ کے نالی سب سے زیادہ معذرت انسان کون ہے جو زیادہ تفر والا ہو تو, ب... تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو فطری طور پہ اور عقلی طور پہ اور حقیقت میں اپنے اعمال کی بنا پر چھوٹے اور گھٹیا لوگ ہیں جن کی عادتیں بہت بڑی خراب بے حیر قسم کے بے حیا ان میں ہر طرح کے لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے جیسا کہ آج کے زمانے میں ہے جو جتنا بڑا گنڈا ہو جتنا بڑا بدماش ہو اتنا ہی بڑا جو ہے کیا ہوتا ہے فائد ہوتا ہے تو یہی لوگ ہیں جو ارتفاع و اثافی کی مثال ہے کہ حقیقت میں انپڑھ جائے انگوٹھا چھاپ اور اعمال سے بدتناش اپنی کیریئر اور اپنے تصرف سے بدترین انسان جو بالکل مطلب الناس اور اراض الناس میں سے شمار ہونے والا انسان ایسا شخص جس کا شرافت سے دور دور کا تعلق نہیں لیکن وہ پوری قوم کی قیادت کرتا ہے تو یہی اصل میں اتفاق الاسافل کی مثال ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے کا دیکھ کے آ گیا چونتیس نمبر پہ سلام کیا جائے گا پہچان والوں کو صرف جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ سلام کرو علامن عارفتاف مسلمان ہیں ظاہر شکل سے جو مسلمان لگتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آبادی یہاں کوئی کافر نہیں بستا تو وہاں آپ ہر کسی کو سلام کریں کیونکہ شریت چارتی کے کی کیونکہ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت پیدا کیونکہ ایمان, ایمان زیادہ پڑتا ہے اور یہی چیز کیا نام ہے جنم جانے والی ہے ہریش کا تلمہ میں کر رہا ہوں تو لہذا سلام کیا جایا کرے گا صرف پہچان کے لوگوں پہ یعنی بندہ مسلمانوں کے حلقے سے مسلمان کے پاس سے گزرے گا لیکن سلام نہیں کرے گا کیوں کیونکہ جانتا نہیں ہے اس کو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے التما سب علم تلاش کیا جائے گا چھوٹے لوگوں سے اب چھوٹے لوگوں سے مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ وہ عمر میں کم ہے ورنہ علم جو ہے علم حدیث چھوٹوں سے روایت الساگر عن اقابر اور روایت القابل انصاگر موجود ہے کہ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس سب سے چھوٹے تھے لیکن تو عمر اپنی مجلس میں ان کو بٹھایا کرتے تھے اور ان سے علم کے سوال کیا کرتے تھے یہ مراد نہیں کہ عمر میں چھوٹا ہوگا بلکہ علم العلم سے مراد کم علم والے جن کے پاس علم نہیں ہے یا ہے تو پختہ نہیں ہے یا ہے تو خراب علم ہے ہمارے یہاں کے علماء اور جو نام نہاد علما ہے جن کے پاس منطق اور فلسفہ کا وہ علم جن سے ان کی ان کی فطرتیں مسل ہو چکی ہیں یا علم و آرائے وچال لوگوں کی آرا کا علم جو کتاب و سنت سے کون دور ہے ایسا علم والے لوگ ہی اصاگر ہیں ایسے لوگ ہی یا اہل پ نے تفص کی ہے کہ علماصاگر سے مراد جو ہے یہاں پہ چھوٹے لوگوں سے علم عادل قدر کا مراد یہ ہے کہ اہل بداس، اہل احوا آپ کو بداسی انسان ہو اب جیسے ایسے ایسے مفت جو بدعتی ہیں اور بہنے بیٹھے ہیں مفتی تو ایسے لوگ جو ہیں جن کو خود علم نہیں جو صرف موقع پرست علماء ہیں یا مادہ پرست علماء ہیں یہود و نسارہ کے کہ جو ہیں رملا ہیں ان کے ایجنٹ ہیں جو انسانی مسلمانوں کے معاشرے میں بیٹھ کر کے ان کے ان کے ایجنڈیاں کام کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں حقیقت میں علماء نہیں اور بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے علم نہیں سیکھا علماء سے بلکہ جو ہوئی اپنی اپنی معلومات اپنی اپنی کتابیں پڑھ کر کے معلومات لے لی آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ سے معلومات لے لی اور مفتو دن لگ گئے یہی لوگ اساگر ہیں ورنہ وہ لوگ جو علماء سے علم سیکھتے ہیں مسئلے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں اور ان کی ہی بات کو نقل کرتے ہیں وہ لوگ اساگر میں شمار نہیں ہوں گے اپنی رائے کا دخل دینا اپنی بات اپنی طرف سے اپنی عقل سے بات دین میں بات کہنا یہی ہے اساگر کی علامت اور ایسے لوگ پھر عالم بن کے امام بن کے گھومیں گے اور ان سے الماس بھی کیا جائے گا اور ایسا آج کل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے فطرے سے بچائیں جی روئے وزا یہی لوگ ہیں یہ روے ویزا کا ذکر کیا نام ہے کے معاملے بھی آتا ہے اور رو ویزا کا ذکر قیامت کے نشانوں بھی آتا ہے روے ویزا وہ لوگ جو صفحہ ہو جن کے پاس کم عقل سن، چھوٹی چھوٹی عمر والے ایسے لوگ کچی عمر والے کچی عقل والے لوگ بڑے بڑے مسائل بولیں گے تو یہ کیا نام ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ظہور القاص الات اب یہ آ کہ ایسی عورتیں جو کپڑا تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنا ہوں گی حقیقت میں ان کے کپڑے در حقیقت کپڑے نہیں ہوں گے ان کا لباس لباس نہیں ہوگا بلکہ وہ درقی مطلب وہ سمجھ لیجیے بڑھنا ہی ہوگی وہ اس طرح کے شفاف کپڑے پہنیں گی یا کپڑے پہنیں گی ہی نہیں در حقیقت نام کے بتاؤ وہ کپڑے ہیں اس میں چھوٹے ہوں گے کہ جو ہے وہ کپڑے پہن لیے لیکن وہ حقیقت میں کپڑے نہیں ہیں تو آپ نے کہا اس صنفا نے میں ہریش مانا کہ میں نے دو قسمیں ایسی دیکھی جہنم کے لوگوں کی کہ ان کی طرح عذاب دیے جانے والے لوگ میں نے کسی کو نہیں دیکھے ان میں سے ایک تو وہ جو پیچھے گزرا کے ایسے لوگ کوئی شرطے جو کیا نام جو, جو, جو کوڑے لے کر کے عزاب دیں گے بلا وجہ لوگوں پر ظلم کریں گے اور دوسرے وہ فرمایا کہ نسا ان کیا سیا تن ہاریا تن ممیلا تن ایسی عورتیں جو کپڑا تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ بڑھنا ہوں گی جی آریا لباس یعنی نیو لائک ڈریس ہوگی ان کی مطلب حقیقت میں وہ ڈریس ہوگی وہ مطلب وہ لیکن ہوں گی مطلب وہ واضح طور پہ تو نہیں ہوں گے لیکن کپڑا ہو بھی ہوگا اور بظاہر وہ جو ہے کیا نام ہے کپڑا پہنے اور لیکن وہ ان کا اب یہ دونوں طرح کی چکر ہیں یا تو وہ ایسا ایسا کپڑا ہے جیسے بہت تنگ بالکل جسم کے سارے مظاہر کو زیادہ ظاہر کرتا ہوں یا وہ کپڑا ایسا شفاف ہوگا جس سے ان کا جسم نظر آئے گا دونوں شکلیں ہیں کیونکہ اللہ کے کاسیات کہا ہے اس سے آپ مکمل طور پہ بغیر کپڑے کے رہنے والے عورتیں براب نہیں رہ سکتے اس سے کیونکہ آپ نے کہا کاسیات یعنی وہ کپڑے پہنے ہوں گی तरह होंगी तो بغیر کپڑے والوں کی طرح ہوں گی جی جی جی ہاں شفاف قسم کے جی مطلب سطر اس میں نہیں ہوگا مطلب <laughs> وہ ریفلیکٹو ہوں گے اس میں اس کا وہ ساری اس کو ریفلیکشن دے رہے ہوں گے مائلات مملات ان, ان, ان کی ان کے اندر ایک عادت ہوگی کہ وہ مائلات ہوں گی بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے اٹلانے کا انداز مائل کرنے کا انداز اور جھومنے اور اس طرح سے چلنے کا انداز کہ جو مردوں کو لبھانے والا انداز ہوتا ہے یہ وہ عورتیں ہیں جو فتنے والی عورتیں ہیں جو فتنہ پیدا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عورتوں کو ان عادتوں سے بچائے سندھ کو رویل مومن ایک جی کون سی عدیث فیصلہ میں نے چھوڑ دی وہ عدیث پہلی بات سیون سروجن مساجد مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بظاہر مسلمان ہوں گے اور مسجدوں کے سامنے آئیں گے اور اور آپ دیکھیں کہ اس سے مراد دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ عبادت کے لیے آئیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ کس طرح سے آئیں گے یار کمونہ سروج سر یعنی وہ گھوڑے کی زین جو ہوتی ہے وہ کیسے اشباہ رحال یعنی بڑا ہی طرف اور بڑی ہی مطلب اچھی رفاہیت کا عالم ہوگا مالدار قسم کے لوگ ہوں گے بڑی اونچی اونچی اس پہ آئیں گے لیکن ان کی عورتیں وہ مسجدوں پہ اترنے کا مطلب نماز عبادت کے لیے آئیں گے وہ مسجدوں میں بظاہر متقی لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں لیکن عورتوں کا کیا حال ہے ان کی اور کافی نہیں اس میں یہ ہے کہ وہ مرد لوگ جو مسجد کے پاس آئیں گے تو یہ بظاہر ایک اچھی سے اچھی حالت میں آئیں گے کہ وہ اپنے گھوڑے پہ سوار یا اونٹ پہ سوار ہو کر کے اچھی اس میں پوزیشن کی شکل کی ان کی سواری ہوگی اس پہ آ کر کے مسجد پہ اتریں گے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ علامت اس بات کی اشارہ ہے کہ وہ دیندار ہوں گے نیک لوگ ہوں گے نماز و عبادت کے منتظم ہوں گے لیکن ان کی ہی عورتیں نسا احم کا نا نشا ان کی عورتیں ان کی گھر والی عورتیں یا بیوی بچیاں لڑکیاں بہنیں یہ جو عورتیں ہوں گی ان کی وہ کیا ہوں گی کاس عاریاتن سنہار یا سنالا رحو سی مثل کاسل مسل ان کی عورتیں گویا وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر میں تربیت نہیں کرتے اور وہ ان چیزوں سے روکتے نہیں اپنی عورتوں کو تو یہی ہے کہ جو ہے مسجد میں تو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس میں بالکل ناکام ہے یا یہ کہ وہ جو ہے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو وہ نیک لوگ ہوں گے لیکن ان کی عورتیں اس طرح کی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے مسلمانوں کو سد کو رومن مومن کا خواب سچا ہوا کرے گا سچا ہوا کرے گا اس لیے کہ اگر فتنے کا زمانہ آ جائے گا اور اس فتنے کے زمانے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئی کیونکہ وہ زمانے میں علم بھی اٹھ جائے گا اور لوگوں کے پاس کچھ قرآن و سنت بھی نہیں ان کے پاس نہیں سمجھا نس, نس, کریں گے بعض کچھ اوقات ایسے آئیں گے تو پھر ایسی صورت میں بلکہ لوگوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب قرآن اٹھا لے جائے گا کیونکہ اس وقت لوگوں کو ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں ہو کیسے کر کے مسئلہ حل کریں تو جو مومن ہوگا اس مومن کو خواب آیا کرے گا اچھا خواب اور وہ خواب ویسے ہی چھیالیسواں حصہ ہے نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے نیک خواب تو چھوٹا کیسے نبوت کا کیونکہ نبوت جو ہے کتنے سال تھی تیئیس سال اور, اور, اور, اور نبی السلام کو اچھے خواب سیکھ کے چھ مہینے چھ مہینے تک الگ نبی کو خواب آتے تھے نبو, یعنی وحی آنے سے پہلے جب وحی کی شروع کے زمانے میں آپ کو خواب آتے تھے تو خواب جو آتے تھے تو وہ خواب جو ہیں وہ کیا نام ہے جیسا آپ خواب دیتے ویسے ہی صبح میں ہو جایا کرتا تھا تو چھ مہینے تک آپ نے خواب دیکھے اور تو گویا آدھا سال خواب دیکھا آپ نے تو نبوت کے 23 سال کو آدھے آدھے ڈبل کر دو تو چھیالس ہو گئے تو گویا چھ مہینہ جو ہے وہ تیئیس سال کا چھیالیسواں حصہ ہے مطلب آدھا ایک وٹا چھیالیس ہوا تو یہ جو ہے یہ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مومن کا نیک اچھا خواب جو ہے وہ نبوت کا چھیالسواں حصہ ہے تو گویا اس زمانے میں جب اہل ایمان کو کوئی بھی چیز رہنمائی کی نہیں ملے گی اہل علم بھی نہیں ہوں گے خود بھی نہیں سمجھتے ہوں گے کچھ تو مسلوں کے حل کے لیے یا کوئی پریشانی کے پرابلم کا سولوشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ مومن کو خواب دکھلایا کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اس کو رہنمائی کیا کرے گا تو جیسا خواب دیکھا کرے گا ویسے ہی خواب ویسی کی ویسی ہو جایا کرے گا اور یہ آج زمانے میں ہوگی آج کے زمانے میں کہہ دے کہ میں وہ مومن ہوں جس کا خواب ویسے کی ویسی ہوتا ہے آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے جبکہ اور علما موجود ہے یہ اس زمانے میں ہوگا جبکہ علم کی رہنمائی اور علما کی رہنمائی نہیں ہوگی اسلام ایک زمانہ ایسا آئے گا انتالیس نمبر نشانی یہ ہے کہ اسلام نے جن سنتوں کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے مستحبات اور سنوں نے روا سے موقدہ اور غیر مقدہ کی جو،, جو،, جو ترغیب آئی ہے لوگ اس کے ادا کرنے میں تحاؤن کریں گے اب آپ دیکھیں کل اس کا دن گزرا تھا ہلکا سا مستحبات کے باب میں کہ جو مستحب چیزیں ہیں سنتیں ہیں جیسے جو, جو تمام نمازوں کے ساتھ میں سنت سنون رواتب ہیں یا موقدہ ہیں وہ یا اس کے علاوہ تحیت المسجد ہے یا تحید الحید الغزو ہے اس طرح کی جو روایت جو, جو, جو, جو, جو نوافل ہیں ان نوافل کو پڑھنے کے لیے لوگ, لوگ تحاون کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات آ جائیں گے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن جو رک نماز نہیں پڑھے گا اور بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہوگا کہ لوگ مسجدوں کو اپنا راستہ بنا لیں گے مسجدوں کو اسی میں آگے والی حدیث ہے کہ لوگ انتہا قتل مساج تو روکا کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا ٹھیک آپ کا گھر مثلاً مسجد کے اس پیچھے والے والی گلی میں ہے اور مسجد کے دو دروازے ہیں ایک پیچھے بھی کھلتا ہے ایک آگے کھلتا ہے اور آپ اس روڈ پہ ہیں چل جا کے آپ گھوم کر کے پیچھے سے جائیں آپ کیا کریں گے اس سے گھسیں گے وہاں سے نکل جائیں گے تو مسجد کو راستہ بنا لیا جائے گا یہ جو مسئلہ ہے یہی قیامت کی نشانی ہے اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجد سے گزرنے کا حکم کیا ہے کیا اگر آپ کو کبھی ضرورت ہو آپ اس بات سے گھس کے وہاں سے نکلنا کیا حرام ہے نہیں ایسا نہیں ہے بطور ضرورت کے آپ کبھی کبھار ایسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پر مسئلہ ہے کہ انتحدل مساجد روکا, مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا یعنی گویا یہ چیز اتنی آسان اور ایزی ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے صرف راستے کی طرح استعمال کریں گے مسجد کو تو یہی چیز اصل میں ناجائز ہے اور یہی چیز کیا نام قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لہٰذا جب بھی آپ مسجد میں جائیں اور یا مسجد سے گزرے تو آپ پہلے دو رقت پڑھ لیں اس کے بعد آپ نکل جائیں کیونکہ مسجد کا حق ہے کہ آپ مجمد داخل ہوئے ہیں تو دو رقت نماز پڑھیں تو یہ تحریک المسد کے بارے میں ہے اسی طرح تمام جتنی سنتیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ورنہ یہ قیامت کی نشانیوں میں شمار ہوگا انتفاق اللہ ایک چالیس نمبر علامت یہ ہے کہ اچھا اصل میں ہاں ٹھیک کتابت کی کثرت کتابت یعنی لکھائی پڑھائی لکھنے کا کام بہت زیادہ پھیل جائے گا کیونکہ لگ جائے ہوا ہے النکار کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان نبے رحور قلم قلم کا ظاہر ہونا پھیلنا تو قلم کا ظاہر مطلب ہوا کہ قلم چونکہ لکھنے کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے تو لکھنے کے لکھنے کے جتنے بھی آلے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے یعنی جو جو سواہت کی پرنٹنگ مشینیں ایک زمانے سے نکل آئیں وہ ساری کی ساری مشینیں اس میں شامل ہیں اور آج کے زمانے میں کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو یہ ساری کی ساری شکلیں اس کے اندر یعنی حتیہ کہ ضروری نہیں کہ وہ قلم سے بھی لکھا جائے آج کل تو بول کر کے بھی لکھ جاتا ہے تو یہ لکھنا کتابت کا ظاہر ہونا علم کا لکھی ہوئی شکل میں بہت زیادہ پھیلنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جی جی یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مباح ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ چیز مضمون نہیں اپنے آپ میں اصلا ان کا پھیلنا کوئی جائے کہ نہیں موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ جو ہے یا کمپیوٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کہ یہ جو ہے قیامت کی علامتوں میں اس سے ہے کہ کتابت بہت زیادہ بڑھ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے جو چیز اپنے اس کے اپنے ضابطے ہیں اگر کمپیوٹر کا یا موبائل کا استعمال حرام میں کریں گے تو میں جائے گا ٹھیک ہے مباح میں کریں گے جائز ہوگا انتصاف الہ اس کا مطلب ہے کہ چاند پھول جائے گا یا بڑا ہو جائے گا چاند اور چاند سے پہلی تاریخ کا چاند پہلی تاریخ کا ہلال جو ہے چاند جو ہے جب پہلے دن کو نکلتا ہے مہینے کی پہلی تاریخ میں تو باریک سا بارش کا دکھتا بھی نہیں ہوا لیکن ایک زمانہ ایسا ہے قرب قیامت میں کہ من ہلا کہ ہلال چاند جو ہے بہت چوڑا موٹا دکھا کرے گا تو لوگ آ رہے لگتا ہے کہ دو دن کا چاند ہے تین دن کا لیکن ہوگا ایک ہی دن کا سمجھے تو یہ ایک آسمانی علامت ہے اب یہ چیز تو کیا نام ہے یہ چیز آسمانوں میں دکھا کرے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندر بھی فرق آئے گا کہ وہ جو ہے باریک دکھنے کے بجائے چوڑا دکھا کرے گا اب ہو سکتا ہے یہ اسی کی اسی کی تمہید ہو کہ سورج کا نظام تھوڑا تھوڑا بدلنا شروع ہوگا آسمانی اس سسٹم میں تو جس طرح آج چاند دکھتا ہے ہمیں تو یہ اس سورج کے نظام کی وجہ سے زمین اور چاند کے سورج کے درمیان چاند جو ہوتا ہے تو وہ اسی کی وجہ سے مالک دکھتا ہے ان کو تو ہو سکتا ہے سورج کا بیلنس اپنی جگہ سے ایسا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے چاند موٹر دکھنے نظر آنے لگے تو یہ چیز مراد ہے اس سے کہ چاند جو ہے چوڑا دکھا کرے گا سمجھے ان کو بھول کے لوگوں لیے دیکھا جا رہا پہلے پتلا ہوا جا تھا جانتا ہے, ہے, لیکن اس جو ہے کہ تو پھولنا یا چوڑا ہو جانا ہے دوسری میں ہے, کہ جو ہے ہلال چاند دکھے گا ایک رات کا لیکن لگے گا کیا دو رات کا اس کے بعد کست القب وعدم آدم فی نقل الختار کہ جھوٹ کا بہت زیادہ پھیل جانا اور خبر کو قبول کرنے میں کسی طرح کی کوئی چوچرا نہیں کوئی تحقیق نہیں اور لوگ جو ہے خبروں کو ایسی سنیں گے اور پھیلائیں گے اور آج کل ہم اس چیز کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اور اس, اس, اس, اس میں کیا بہت کثر پائی جاتی ہے بس اسے سمجھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہیں سنائیں گے ایسی باتیں جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی کیا مطلب یعنی جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے گا اس کے بعد علامت ہے کثرت و شہادت زور یعنی جھوٹی شہادت گواہی بہت دی جائے گی عدالتوں میں محکموں میں جھوٹے گواہ بہت ہو جائیں گے سمجھے تو جھوٹی گواہی شارت وزدور اور, اور, اور یہ اس چیز کا پھیل جانا یہ بہت زیادہ عام ہو جائے گا جیسا کہ ہمارے یہاں آج کل موجود ہے جی <سؤال> یہ بات میں نے مختصر کہہ دی کہ اصل میں دیکھیں یہ بات تو کل بھی آئی تھی کہ اگر فاسق اگر ہمارے پاس سبق لے کر کے آئے تو اس میں تحقیق کرنا چاہیے اور ایک روایت اور ایک بات اور سن لیں آپ فاسک کی بات الگ ہے حدیث میں ہریش محتا کا کسی بھی بندے کو جھوٹا بننے کے لیے کافی ہے جھوٹا کہلائے جانے کے لیے کہ ہر سنیوات کو نقل کر دے تو جھوٹا ہے وہ یعنی شران جھوٹا شمار ہوگا جو بندہ ہے رحم جو بندہ ایک خبر سنی اور جھٹ سے دوسری جگہ پہنچا دی یہ چیز خاص کر آج کل ان, ان, ان موبائلوں میں اور کمپیوٹروں میں اور سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے سوشل جو ویب سائٹ ہیں چاہے ٹویٹر ہو یا جس میں فٹافٹ ری ٹویٹ کر دیتے ہیں لوگ فٹافٹ جو ہے شیئر کر دیتے ہیں ان چیزوں کو فیس بک میں اور, اور ان چیزوں میں جو فور نہ دیکھا نہ سمجھنا کیا خرچ آیا اور بھیج دیا یہ چیز کیا نام ہے مناسب نہیں ہے اور ایسا کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں چھوٹا ہے کفا گ مطلب ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی بات کو دوہرا دے تو گویا وہ شریعت کی نظر میں جھوٹا ہے چاہے بات سچی ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ تحقیق کر لیں گے تو کر لیں گے جب یقین ہو جا کہ سچی ہے پھر نمل کریں گے تو آپ جھوٹے نہیں کہلائیں گے ٹھیک ہے یار اس چیز سے بچنا چاہیے اس کے بعد ہاں جی, جی جی بڑے ساتھ کبیرہ کبھی راؤں میں سے ہے جھوٹی کبھائی جی اب شہر نے اشارہ کیا بڑا لطیف اشارہ ہے کہ جیسے آج کل یہاں کے یہاں کے چاہے حکمراں ہوں یا ہمارے ملکوں کے ہوں یا دنیا بھر میں کس کوئی بھی حکمراں ہو بادشاہوں کے بارے میں حکمرانوں کے بارے میں حتق جو علماء کے بارے میں اور بڑے جو بھی ایسے لوگ ہیں جو محتمد ہیں ان لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں پھیلانا اور خاص کر اس وقت جو کیا نام ہے حالات چل رہے ہیں ان میں فٹافٹ ابھی باتیں آ رہی تھی کہ یمنیوں کا ایک, ایک دو ٹریلے پکڑے گئے ہیں ان میں کیلے تھے اور کیلوں میں جو ہے زہر تھا تو وہ لوگ جو ہے زہر بھیج رہے ہیں تاکہ لوگ مرے انتقام لینے کے لیے تو یہ اس طرح کی خبریں بغیر کسی تصبت کے پھیلا دینا یا کسی کے لیے بھی, اس سے اس میں تخصیص کسی کی بھی نہیں ہے اور خاص کر وہ خبریں جن کے پھیلنے سے بدگمانی ہو یا فتنہ پھیلے وہ اور زیادہ خطرناک ہیں سمجھ رہے ہیں لہذا ان چیزوں میں تصبت کرنا چاہیے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں شریک ہو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے بھیج دیا تو آپ کیوں پہچان ہو جاتے ہیں کہ آپ بھی بھیج دیں سمجھے اگر کسی نے بھیج دیا ہے تو ٹھیک ہے بھیج دیا آپ اس کو پیسے بیٹھ جائیے کیونکہ اگر وہ جھوٹ ہوئی اگر وہ بات جھوٹ ہوئی تو آپ بھی اس جھوٹ کے سلسلے کی ایک کڑی بن جائیں گے تو اپنے آپ کو کیوں پلان کے شریک کرتے ہیں اس کے اندر کہ کی کیا پتہ کوئی انسان جھوٹ پھیلا رہا ہے قدمانی پھیلا رہا ہے سازش کر رہا ہے تو اپنے آپ کو گویا اور چاہے اس پہ لاکھ لکھا ہو کہ اس کو پھیلاؤ لوگ ایسا لگتے ہیں کہ اس کو اتنا پھیلاؤ اس اندر کی کی طرح सुबह क्यों फैलाओ भाई क्यों फैलाओ शरीय ने मना किया है क्या ना नहीं इशाहात के फैलाने से समझे ऐसी इशाह जिससे मुआषे में बलबला फैल जाए हलचल आ जाए बदअमी फैल जाए लोगों में खौफ फैल जाए ऐसी बातें फैलाना नहीं चाहिए ठीक है कोई भी बात है आप एक उसूल जान ले कि आपके पास व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे कहीं भी कोई बात आई आप ठीक है आप तक आगे किसी ने भेज दी आप पढ़ लें उसको لیکن آپ فوراً اس کو نہ بھیجیں ٹھیک ہے بہتر یہی طریقہ ہے کہ بلکہ بہتر ہوگا اسی مناسبت سے میں آپ کو مطلب ایک اشارہ دیتا چلوں کہ آپ میں ایک مشاہد کے ساتھ طے کر کے آجاتے استعمال جو ہے موبائل اور خاص کر یہ جو سماجی ویب سائٹ سماجی اتصال کی ویب سائٹ ہیں ٹویٹر اور فیس بک کے استعمال کے طریقے شریعت کا حکم کیا ہے آداب کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح کوئی پروگرام آپ نے رکھوا ہے سے اور یہ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو اس طرح کی تفصیلات کے ساتھ شیخ بٹ ابو زب رحمہ اللہ کی کتاب ہے ادب ٹیلی فون کا ادب فون کے آداب تو یہ مشاعر نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں تو آپ لوگ اس طرح کے موضوعات پہ بھی کچھ پروگرام کریں تاکہ لوگوں کو ویب سائٹ یہ جو ہے ٹویٹر اور فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرنے کے آداب پتا چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی آداب کا خیال کرنے کی توفیق قطع فرمائے اچھا اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں اور بھی ہونا چاہیے اس پہ تاکہ لوگوں کو اس میں آگاہی ہو اور اسی طرح کی چیزیں مشاعر سے لکھوا کر کے آپ لوگ واٹس ایپ میں بھیجیے لوگوں کو تو وہ اچھی چیز ہوگی خیر تو پھیلانے کی اچھا نیوز اور میڈیا نیوز اور میڈیا جتنے بھی ہیں خاص کر جو مغربی میڈیا ہے اور ہمارے ملکوں کے جو بے ایمان اور کفار میڈیا جو ہے کفار میڈیا پہ تو سرے سے آپ اعتماد نہ کریں ٹھیک یعنی ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے کہ اگر فاسف یعنی جو مسلمان ہیں لیکن وہ بہت زیادہ دیندار نہیں ہے وہ انسان خبر لے کر کے آئے تو ہم اس کی خبر قبول نہیں کرتے تو کفار کی خبر تو بغیر جائے قبول نہیں کی جائے گی سمجھے تو میڈیا کی خبر پہ آپ اپنے عقائد اپنے مسائل اپنے اپنا کوئی موقف اپنا کوئی مطلب کی رائے قائم کبھی نہ کریں میڈیا یہ ایک پلاننگ کے تحت چل رہا ہے اور اس کے اور یہ کس کے قبضے میں کون اس کو کون اس کو چلاتا ہے یہ خود چلاتے ہیں रोएटर्स कंपनी जो है रोएटर्स जो है ये यहूदियों कंपनी है रोएटर जो यहूदी था लिहाजा मीडिया के जो इस वक्त काफी राइट्स हैं आलमी तौर पर यहूदियों के हाथ में है तो वह जिस तरह चाहते हैं लोगों की जहन साजी करते हैं लिहाजा इस मीडिया पर आप बिल्कुल भी एतम ना करें کثت السائی و قلت الرجال عورتوں کا بڑھ جانا بہت زیادہ اور مردوں کا کم ہو جانا اس کے بارے میں کہ قیامت کے وقت ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں بہت زیادہ ہوں گی یہاں تک کہ بعض رواج مانتا ہے کہ پچاس پچاس عورتیں ایک مرد کے ساتھ ہوں گی ایک رواج میں چالیس عورتوں کا ایک ہی ذمہ دار ہوگا اب اس کی شکلیں کیا ہوں گی کیوں ہوگا یہ کیا وہ لوگ جو ہیں پچاس پچاس عورتوں سے شادی کیا کریں گے یا اس زمانے میں کیا نام ہے پچاس پچاس عورتیں مطلب لوٹریوں کی شکل میں ہوا کریں گی یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کیا نام ہے شادی کر لیا کریں لوگ کہ جو ہے کیا نام ہے اپنے ساتھ رکھیں ان کو شادی کے دور پہ خیال سمجھنے لگے شادی کرنا چار سزانہ شادی کرنا یا یہ کہ لوگ جو ہیں جیسے ایک اور طریقہ ہوتا ہے داشتائیں رکھنے کا کہ اپنے آپ میں انسان اپنے اس کو نیز تعلقات رکھتا ہے اور اس کے خرچے برداشت کرتا ہے لیکن لیکن یہ کیوں ہوگا عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی اس کی وہ ہمارے تفسیر کی ہے کہ جنگوں کی وجہ سے مرد چونکہ شہید مطلب مار دے جائیں گے قتل ہو جائیں گے تو عورتیں بڑھ جائیں گی اور اس کی وجہ سے کئی کی عورتیں ایک مرت پاس جا کریں گی اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے نظام کے مطابق عورتوں کی پیدائش زیادہ ہو یعنی لڑکوں کی بچوں کی پیدائش کم ہو اور لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہو اس وجہ سے بڑھ ہی سکتی ہیں اور جنگوں سے بھی خلل آتا ہے تو لہٰذا یہ سب ایسا ہوگا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کثرت یعنی اچانک کی موت بہت ہوا کرے گی حادثاتی موت بہت ہوا کرے گی یہ بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا اچانک کی موت بڑھ جائے گی بہت زیادہ لوگ جو ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ کے ذریعے بہت زیادہ مرا کریں گے یہ بھی قیامت کی نشانوں میں سے ہے اور امام سفاری نے اپنی کتاب میں کچھ اشعار لکھے ہیں اسی اسی مسئلے پہ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ اور قریب امین ہو کہ امام بخاری نے جو ہے حادثاتی موت کے بارے میں کچھ اشار کہے تھے کبھی تو امام ابن حضر کہتے ہیں کہ یہ بھی عجیب چیز ہے کہ امام بخاری کی موت بھی ایک اچانک کے انداز میں ہوئی تھی یا اسی طرح کے واقعے سے ہوئی تھی امام بخاری کی موت تو بہر یہ ایک کہنا نام ہے بہت سارے امام مسلم کی موت بھی ایسی ہو گئی ہری لکھ رہے تھے اور بہت زیادہ وہ کھجوریں کھاتے کھاتے بےچارے پتہ نہیں زیادہ کیا کھا لیا اس کا کیا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا گرمی کی وجہ سے کہ ان کو اچانک کوئی جو ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ ہو گیا ہے ہارٹ اٹیک آ گیا کیا ہوا مسلم کی وفات جو ہے کھجوروں کے بہت زیادہ کھا لینے کی وجہ سے ہو گئی تھی تو اس طرح سے بعض واقعات ایسے ہیں اور آج بھی بہت ہوتے ہیں جو حادثات خاص کر ٹریفک ایکسیڈنٹ وغیرہ تو یہ کثرتوں موت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بکو اور بین بیانناک یہی بہت خطرناک چیز ہے کہ لوگوں کے درمیان تناخر پیدا ہو جائے گا یعنی کوئی کسی کو جانے گا نہیں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں آج کل دیکھے پڑوسی پڑوسی کو پہچانتا نہیں کہ پڑوسی ہے سمجھے تو یہ تناخر کا پیدا ہو جانا کہ یلقا فلا احد اتنا لوگ جو ہے بے پہچانی کے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ایک انسان دوسرے کو پہچانیں گے پہلا یہ کون ہے سمجھے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پڑوسی پڑوسی کو نہیں جان پائے گا اور یہ خاص کر بڑے بڑے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے یہ چیز پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے کیا نام ہے مسلمانوں کو بچائے آرب العرب مروجن انہارا چھیالیس نمبر کہ یہ سرزمین عرب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل صاف پڑی ہوئی ہے بنجر پڑی ہوئی ہے ریت پڑا ہوا ہے اس میں یا سوکھی پہاڑی زمین ہے یہاں پہ کوئی کھیتی باڑی سیدھی نہیں ہوتی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارا کا سارا جزیر العرب بالکل لہلا اٹھے گا یہاں کی سرزمین جو ہے سرخیز ہو جائے گی مصنف نے لکھا ہے اس کا میننگ کہ آلہ یادہ لوٹ کے آنا پلٹ جانا یعنی گویا جہاں تھا وہیں واپس آ جانا تو مصنف کہتے ہیں کہ اس سے اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کا کہ شاید یہ جزیرت العرب کسی زمانے میں پہلے کبھی ابتدائی تخلیق میں شاید یہ کہنا میں ہرا بھرا تھا اور جو ہے زرخیز تھا لیکن یہ احتمال بہت کبھی نہیں ہے کیونکہ آدھا یا کے معنی پلٹنا تو ہوتا ہے لیکن ایک میننگ ہوتا ہے آدھا کے معنی ہوتا ہے سارا سارا کے معنی میں یعنی ہو جانا حضرت مواض کا جو مسئلہ ہے آپ جانتے ہوں گے واقعہ کے ہے تو مواز نے لمبی لمبی چراغ جب پڑھنا شروع کی وہ اپنی اپنے محلے کی مسجد میں تو لوگ ایک, مح... ایک آدمی نماز پڑھ کے بھاگ گیا تو بعد میں آپ نے کہا اے معاذ تم کیا کتنا پیدا کرو گے اس میں لفظ استعمال کیا آپ نے سچا آنند یا معاذ یعنی یعود یا اگر ہم کہیں کہ لوٹ گئے تو کیا معاذ محاذ پہلے سے ستان کھیلے دوبارہ سے پھر سے پلٹ گئے نہیں آدھا کے مانے سارا اے معاذ اصر کا کیا تم فتان ہو گئے تو یہی میننگ یہاں بھی ہے کہ ارض جزیر العرب جو ہے ہریالی ہو جائے گی یہ بھی یعنی کہ پلٹ جائے گی اور یہ بھی یعنی ممکن ہے لیکن بہت قوی نہیں ہے ورنہ تاریخ میں کوئی ایسی ایسی شہادت نہیں کہ یہاں پر پہلے ہریالی تھی ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اے, اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو کہاں بسایا ہے بے وادن غیر سی سر تو وادن غیر سی سر اسی کو کہتے ہیں جو بالکل بنجر سرزمین ہو تو بنجر سرزمین اس کی یہ تو علامتیں ملتی ہیں کہ پرانے زمانے سے ہی یہ بنجر ہے لیکن ایسی کوئی شہادت نہیں تاریخ میں کہ یہاں پر پہلے کبھی ہریالی ہوا کرتی تھی سینتالیس نمبر کا صد المتر وقی الس آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ بارش کے برسنے, برسنے سے زمین کو جب جب, جب اس کی پیاس بجھتی ہے تو پھر فوراً دونوں گھاس اگاتی ہے تو آپ نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بارش تو خوب ہوا کرے گی مگر زمین سے نبات نہیں اگے گی زمین سے کھیتی باڑی نہیں اچھی ہوگی وہاں سے فصلیں نہیں اگیں گی خاص نہیں اگے گی تو یہ چیزیں کیا نام ہے بہت ہی خطرناک ہیں کہ لاکھوں تیم کرنا سب مسر کے ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کے بارش تو بہت ہوگی اور سارے لوگوں کو بارش اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن ولاد الشیہ لیکن زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی اور اڑتالیس نمبر ہے حسر عن ہے من منزہ کہ ندی جو فراق ندی ہے فراق غجلا جو عراق میں بہتی ہے فراک ندی فراق ندی سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا سونے کا پہاڑ نکلے گا یعنی گویا زمین سے پہاڑ نکل کر کے اوپر آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا بعض بعض جگہوں پہ, پہ نیا نیا پہاڑ بنتا ہے پاکستان میں کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا نا پہاڑ نکلایا سمندر میں بن گیا جزیرہ جو بن گیا گوادر پہ پہاڑ کے باقاعدہ نکلنے کا فوٹو لوگوں نے کھینچے ہیں کہ باقاعدہ زمین سے پہاڑ نکل کر کے کھڑا ہو گیا تو اسی طریقے سے پوراک ندی میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا کچھ لوگوں نے کیا ہے ایک بندہ ہے جو مصر کا تھا محمد فہیم ابو ابیا محمد فہیم ابو ابیا یہ ایک ایک, ایک ایک عالم تھا مطلب بس وہ عالم ہی کہا جائے گا لوگ تو بڑے بڑے القاف سے یاد کرتے ہیں محدث اور کیا محقق بلکہ اس نے امام ابن کثیر کی کتاب نہایا فلپسن فل فل وال ملاحم جو ایک چیپٹر ہے اس کا ودایہ نہایا تھا اس کی تحقیق کی ہے اب محمد فہم ابو ربیہ نے تو انہوں نے اس, اس کتاب میں اس حریض کی تعویل کر ڈالی ہے کہ نہیں اس سے مراد جو ہے سونے کا پہاڑ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے پیٹرول اس سے مراد ہے پیٹرول کہ پیٹرول زمین سے نکلا تو گویا ندی سے پہاڑ ہی نکلا تو یہ جب انہوں نے تعویل کی ہے تو بہرحال یہ غلط ہے اور ان کے بارے میں مطلب کافی ان، ان وہ کیا گیا ہے شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ بندہ یوسا کو بھی امانت ہی محمد سیاد اور بھیا جو ہے یہ وہ بندہ ہے ایسا انسان ہے جس کی امانت علمی امانت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو اس بندے نے بلکہ ابن کثیر کی کتاب میں بہت قطر بھیج کی ہے کہ جو ہے بہت, بہت سی چیز چھوڑ دی ہے مرضی سے اپنے تحقیق کی ہے اس میں خود بلکہ اس نے خود اعتراض بھی کیا ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا سمجھے تو میں نے بڑا لمبا وہ نوٹ کیا تھا سناؤں گا لیکن وقت نہیں ہے کہ شیخ البانی کا قول جو ہے سنا دوں شیخ البانی کہتے ہیں کہ محمد فہیم ابو عبیہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن پر جن کی امانت علمی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کی تحقیق پر یہ اعتماد کیا جا سکتا ہے فقط تصرف کتاب اس نے اس کتاب کے اندر بہت ہی زیادہ تصرف کیا ہے نہارا جو ابن کثیر کی ہے بترن و حد کہیں کاٹ پیٹ کر دی ہے کہیں حذف کر دیا ہے ہیما سراہ بزالی کا ہوا تھی کتری تعلیقات ہی خود انہوں نے اپنی تعلیقات میں لکھا بھی ہے جو انہوں نے نیچے ہاشے لگایا ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں بھائی یہ کام یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ بندہ مکمل طور پر جاہل ہے کس چیز سے علم الحدیث علم حدیث سے جاہل ہے یہ بندہ ٹھیک ہے وہ رجال ہی رجال الحدیث جو روات کے بارے میں معلومات ہوتی ہے وہ مصطفات اور مصطفی الحدیث سے جاہل ہے ایک طرف دوسری طرف لا لا یعنی نہ تو خود عالم حدیث کا اور نہ ہی علمائے حدیث کی کوئی ان کو کوئی وزن اور عزت دیتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے بلکہ یہ کن کن کی لوگوں میں سے من ابیر ابی ریا والغزالی المصری ابو ریا کے بارے میں جانتے ہوں گے کون ہے ابو ریا جس نے ابو عنہ پہ محمد ابو ریا جس نے عنہ پہ بہت زیادہ قدر اور دان کیا تھا تو ایسے ابو ریا اور غزالی مصری جو موجود زمانے کے غزالی تھے جو عقل پرست متعقل اور موجود زمانے کے منتظلہ ہیں ان لوگوں کی طرح یہ بنتا ہے کہ جو اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرتے ہیں تو فرمائیں انہی اقلانی لوگوں میں سے ہے یہ بندہ محمد فہیم ابو اور اس نے کہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کیا نام ہے پیٹرول کا نکلنا میں نے یہ بات اس لیے نوٹ کی اس بندے کی کہ بعض لوگ کبھی کبھی کہتے جا رہے خلا فلاں کتاب میں فلاں محقق نے یہ کہا ہے تو کہہ دیا ہے تو پھر یہی مراد ہے اس سے تو یہ مراد نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس سے مراد جبل کیا جب کیا جب جب تیل کو کوئی پہاڑ آ جاتا ہے جور زہر ٹھیک ہے تیل کو جو ہے کالا سونا تو کہہ دیتے ہیں لیکن کھار کوئی نہیں کہتا تیل کو ٹھیک ہے تو تیل جو ہے تیل یہ الگ چیز ہے اور اس سے نکلے گا ایک کیا نام ہے پہاڑ اور اس کے پہاڑ کے نکلنے پہ لوگ جلد کریں گے لڑیں گے اور بہت زیادہ قتل عام وہاں پہ ہوگا اس وجہ سے کہ تاکہ ہر کوئی اس پہاڑ کو حاصل کر لے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے زمانے تمہیں وہ زمانہ مل جائے تو تم مختول تو بن جانا مگر قاصل نہ بننا بلکہ آپ نے کہا کہ تم جو ہے خیر ابن آدم بننا آدم کے دو بیٹوں کی جو لڑائی ہوئی ان میں بہتر کون تھا جس کو قتل کیا گیا تو آپ نے کہا کہ تم حادل بن جانا قابل مت بننا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے شکر سے اور یہ ایسی لڑائیوں اور قتل وغیرہ سے بچائے کلام الشبا والجمادات جماعدات انچاس نمبر ہے ایک زمانہ آئے گا کہ بھیڑیے خو خار جانور بولیں گے انسان سے بولیں گے باتیں کریں گے بلکہ جمادات پیڑ پودے پتھر بولیں گے اور انسان کی اپنے انسانی اس دنیا میں بولیں گے ہریش میں آتا ہے کہ انسان کی انسان کا جسم بولے گا ایک جیسے پیر کوئی رحن بولے گی پیر بولے گا کہ جو ہے اس انسان نے یہ کیا تمہاری بیوی نے ایسا کیا بولا نے ایسا کیا سمجھ رہے ہیں تو یہ زمانہ ایسا آئے گا میں حدیث کو نہیں پڑھنا جاتا تفصیل سے وقت بہت کم ہے تو ایک زمانہ آئے گا اور میرے اوپر کیوں سوار ہو گیا میں سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں میں تو اس لیے پیدا کی گئی ہوں کہ میں چلاؤں تو اب لوگوں نے بات آ کیا یہ سن لوگ گائے کیسے بولی تو آپ نے کہا کہ اس کی اس کی تصدیق میں کرتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں اس پر اور ابو کپڑوں او عمر بھی ایمان رکھتے ہیں جبکہ البکروبر اس مجلس میں نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ بکر البکروبر اتنے مضبوط ایمان والے ہیں کہ جو میں کہہ دوں گا فوراً مان لیں گے وہ سوال نہیں کریں گے تو آپ نے کہا کہ اس پر بکر عمر بھی ایمان رکھتے ہیں تو یہ ماضی میں بھی گزر چکا ہے کہ جانور بولے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ابھی واقع گزرا زمین داری کا کہ ایک جانور آیا اور وہ جو ہے ان سے بولتا ہوا لے گیا ان کو ٹھیک ہے جستافا جسے کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک زمانہ اور آئے گا پھرڑیا کہے گا کہ جو بکری کو لے جا رہا بندہ وہ چروا کر اس بکری کو چھوڑا لے گا تو بھیڑیا کہے گا کہ آج تو تو نے چھڑا لیا اس بکری کو لیکن ایک وقت اور آئے, آئے گا تو تیا کرے گا جب جو ہے یہ بکری میرے رہی لیے ہوگی تو اس طرح سے جو ہے بھیڑیا باقاعدہ بولے گا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہوگا اور یہ بولنا حقیقی ہوگا جیسا کہ روایت میں اس کی علامت ہے پچاس نمبر علامت یہ ہے کہ تمند موت بھی شدت البلا کہ انسان فتنے میں مصیبت میں اس طرح کے حالات میں گرفتار ہو جائیں گے لوگ ایسے فتنے ہوں گے جہاں پہ گزرا کر بات گزری کے فتنے ایسے آئیں گے کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام مکر ہو جائے گا ہے کہ نہیں اور اس میں کہا گیا کہ کھڑا ہوا شخص بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر ہوگا کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا تو اس لیے کہ لوگ کس وقت ایمان خراب ہو جائے کس وقت انسان کا ایمان ختم ہو جائے کس وقت کون سی آزمائش آ جائے ان آزمائشوں کے زمانے میں لوگ موت کی تمنا کریں گے حالانکہ موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے لیکن منع کرنا الگ چیز ہے اور خبر دینا الگ چیز ہے یہ بات ہے خبر دینے کی کہ قیامت کے قریب میں جب فتنے بہت آئیں گے تو لوگ فتنوں سے اور مصیبتوں سے گھبرا کر کے ایک انسان قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ یا تنی ہوں. کے میں ہوتا ہے اس پر والے کی جگہ پہ اور مجھے آج یہ مصیبت دیکھنے کی وہ نوبت نہ آتی تو یہ ایسے حالات ہوں گے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے یعنی روم کا مطلب کون لوگ روم یعنی چائنیز اٹالی وہ تو آج روم تو اٹالیا کا مطلب وہ کہا جاتا کہ ایک شہر ہے لیکن روم سے مراد یہ مغرب کے لوگ یعنی یورپ کے اور خاص کر بنل اخر جنہا تھا انگریز کو ہو یا, یا یونان اور یورپ کے لوگ یہ روم ہے بلکہ اس کو اور اس لفظ میں لیجئے نسارا نسارا جو ہیں بہت زیادہ ہوں گے اس زمانے میں اور وہ مسلمانوں سے قتال کریں گے یعنی قرب قیامت میں نسارا کا اور مسلمانوں کا پھر سے کتاب ہوگا ایک جنگ یعنی صلیبی جنگ کے علاوہ بھی آج کل جو ہو رہا ہے وہ قتال نہیں ہو رہا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا قتال ہوگا اور یہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے لیکن لیکن اسی اسی پورے مسئلے میں شیخ نے بحث کی ہے اور جو بیان کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ جو ہے پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے بعد پھر مسلمان بھی ہو جائیں گے بہت بڑی تعداد دا ان کی مسلمان ہوگی اور آگے آتا ہے کہ بلکہ اس نے پورا انہوں نے بس بیان کیا ہے کہ کس طرح سے جنگ ہوگی کون کیا کہے گا کیسے کیسے اور یہ وہی ہے جو کل گئے چھ علامتیں بیان کی تھی ان میں سے آخری علامت تھی کہ مسلمانوں میں اور نوم کے لوگوں میں نصارہ میں آپس میں سمسالحت ہوگی اور پھر وہ لوگ اس مصالحت کو توڑ کے قدر کریں گے اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا ان کی بڑی تعداد مسلمان ہوگی بہت سے لوگوں کو مسلمان جو ہے گرفتار کریں گے اور وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو علامت آ رہی ہے پسطنطینیہ پسطنطینیہ کو فتح کو گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو کو فتح کریں گے یعنی وہ مسلمان جو روم کے تھے بعد مسلمان ہو گئے یہی لوگ جو ہیں پستن دنیا کو فتح کریں گے اب جی نہ سلح ہونے کے بعد غدر ہوگا وہ لوگ غدر کریں گے توڑیں گے سلحے کو اب نقض عہد ہونے کے بعد جنگ ہوگی اب اس جنگ میں آپس میں بہت کچھ لڑائی مطلب لوگ شہید ہوں گے بڑیں گے مسلمانوں کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی لیکن کچھ بعض مواقع پہ مسلمان ان کی بڑی تعداد کو گرفتار بھی کر لیں گے تو کچھ لوگ جو گرفتار ہوئے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے اور کچھ ان میں سے مسلمان ہو جائیں گے اصل میں واقعہ بڑا لمبا ہے اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے تو اب آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ پستن کو فتح کیا جائے ہے استمول جو فتح ہوا ہے وہ ابھی جو فتح ہوا ہے وہ چند سے فتح ہوا ہے ہے کہ نہیں لیکن فتح بھی کیا ہوا ہے وہ ہو تو گیا لیکن آج بیسویں صدی کے ابتدا سے لے کے اب تک دو مو بالکل ایسی وہاں پہ سیکولرزم آ گیا کہ وہ مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں کا شہر بن گیا لیکن کچھ بھی اور مسلمانوں کا شہر ہے لیکن ش... لیکن یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر سے کفار کے ہاتھوں میں جائے گا اور کفار اور روم کے ہاتھوں میں پھر دوبارہ سے پھر اس کو فتح کیا جائے لیکن دوبارہ کی جو فتح ہوگی وہ بغیر جنگ کے ہو جائے گی نہیں نہیں ہوگا منٹ امام مہدی کے یہ میں گے جو آخری زمانے یاد نہیں پڑ رہا کہ امام مہدی کا کوئی ذکر ہے امام مہدی کا ذکر نہیں ہے اس میں مسلمان جائیں گے بلکہ بلکہ حریض میں آتا ہے کہ لکو مساحا سب من بنی اس بنی اسحاق کے ستر ہزار لوگ اس کا قتل کریں گے اس میں سوال ہوتا ہے کہ بنی اسحاق تو جو ہیں حضرت اسحاق کی قوم کے لوگ تو جو ہے یہود و نصارہ ہیں کیونکہ اسماعیل کی قوم سے عرب ہیں تو بعض بلکہ بعض علمان نے قادی کہا کہ شاید اس میں بنی اسحاق کے لفظ میں کوئی تحریف ہو گئی ہے بنی اسماعیل ہونا چاہیے بعض رواجوں میں کچھ لوگوں نے کہا بنی اسرائیل ہے وہ بنی اسماعیل ہے لیکن حافظ ابن ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بنی اسحاق ہی ہیں یعنی یہود و نسارہ ہی کے لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہو جائیں گے یہ مسلمان ہو جائیں گے لیکن چونکہ اصل تو ان کی وہی ہے پیدائش اور ان کی ان کا نصب تو وہی ہے تو اسی وجہ سے وہ لوگ حدیث میں تفصیل ہے کہ جائیں گے اور بغیر جنگ کے ہی سن دنیا فتح ہو جائے گا تو یہ وہی زمانہ ہے جو کہ اس زمانے میں جب مہدی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال بھی نکلے گا اس زمانے میں خرج تو اب یہ جو کہنا میں وقت ہوگا جس میں مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پھیلے گا اور امن و امان قائم ہوگا تو بہرحال یہ آخری زمانے ہی کی باتیں ہیں ورنہ فی الحال تو دنیا فتح فتح شدہ ہے جی باقی ضائع ہو گئے نا جی جی جی جی کچھ تو ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنی یہودیت تک قائم ہے اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہنا میں دوسرے ادیا میں جہاد کے لے چلے کچھ مسلمان بھی ہو گئے ایسا بھی ہے نہیں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جو حدیثیں ہم نے بیان نہیں کہ یہ بھی تفصیل کے آپ لوگ پڑھیں گے اسی کے اندر ان حدیثوں میں ذکر باقاعدہ مسلمان ہوں گے لوگ پکڑے جائیں گے گرفتار ہوں گے اور وہ کہیں گے جب جنگی جو فوجیں کھڑی ہوں گی وہ کہیں گے کہ اے مسلمانوں سے کہ آپ ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان راستہ صاف کرو جو جو کو تم نے گرفتار کیا تھا اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں سمجھے تو یہ باتیں اس کے اندر ذکر ہیں اشارہ ہے اس چیز کا یہ ان یہودوں قبیلوں کا ذکر نہیں ہے اس میں بلکہ وہ لوگ جو ہیں اب وہ کس وجہ سے مسلمان ہوں گے وہ مسئلہ دوسرا ہے گرفتار ہونے کے بعد برالم مسلمان ہو جائیں یا ویسے ہی ہو جائیں لیکن ہوں گے خرجر کہتا کل کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بندہ نکلے گا جو گنڈا لے کر کے چلے گا اور سب کو گھماتا ہوا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کہتان سے بن قبیلہ بنی کہان جو کہ اصل جس کی اصل کہاں ہے یمن میں ہے اور اس کی فروعات اور قبیلہ یہاں بھی ہے سعودی کے بہت سارے علاقوں میں تو کہان سے ایک بندہ نکلے گا جو سب کو اپنے اپنے آسا اور ڈنڈے سے سب کو کھینچے گا اور سب کو جمع کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا مارتا ہوا چلے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی اطاعت کے تحت سارے لوگ آئیں گے اور کہانی کوئی مضمون انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک نیک انسان ہوگا ایک صالح انسان ہوگا اور وہ بلکہ اس کو خلفا میں شمار کیا گیا ہے سمجھے بعد کی میں جن میں خلفاء کا ذکر ہے فرماتے ہیں فوا رجل صالح يقوم بالعدل عدل انصاف سے حکومت کرے گا وہ انسان عبداللہ بن عامر بن عاص کی روایت ہے انہوں نے خلفاء کا ذکر کیا انہی نے کہا و رجل من قحطان انہی خلفاء میں ایک بندہ قحطان کا ہوگا جو اب کو کون ہوگا کب ہوگا اس کا مسئلہ طے نہیں ہے لیکن قرب قیامت میں ایک بندہ ایسا ہوگا جو خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا اور وہ کہاں کا ہوگا قبیلے بنی کا ہوگا بات ورنہ خلافت تو دراصل قریش کے لئے تھی لیکن قریش کے لوگوں میں جب تک اسلام کو قائم رکھے تب تک وہ تھی جب انہوں نے اسلام کو ان کی نسلوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اسلام میں دور آ تو ان کے ہاتھوں سے منہ کو چلا گیا تو اسی یہ بھی علامت اس بات کی ہے کہ خلفا خلفا جو ایک خلیفہ ولی قہستان کا بھی آئے گا جو عادل ہوگا ٹھیک ہے تو جو بندہ نکلے گا خاتان سے مارتا ہوا نکلے گا مطلب نہیں ہے یہ مطلب یہ ہے کہ ونی قہتان کا بندہ ہوگا اور اس سے اس کی وجہ سے لوگ سب اس کی تعداد کے تحت آ جائیں گے تو گویا وہ ایک ہی گھنٹے سب کو ہانگے گا مطلب ہے کہ اس کا حکم سب پہ چلے گا بس مائی اس کے بعد کتار یہود ہے چوہن نمبر پہ کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی چنگ ہوگی یہ ہوگی مہادی اور کیا نام ہے عیشاء اللہ اسلام کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ وہ والی بار اس کا تعلق ان سے نہیں ہے یہودوں کے ساتھ یہ وہ مسلمان لڑیں گے جو عیسار اسلام کی فوج میں ہوں گے یہ لوگ جو ہیں یہودی سے لڑیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو جب جب لڑنے کا کوئی والا وقت آئے گا تو ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہو جائے گی یعنی پتھر ہو درخت ہو کوئی بھی چیز اگر یہودی چھپا ہوگا تو کہے گی کہ ہے مسلم میرے پیچھے جو ہے یہ یہودی چھپا ہے اس کو مار دے سوائے ایک درخت کیسے کیا نام ہے ایک درخت کے سوا غرقد ایک درخت ہے غرقد یہ جھاڑ دار درخت ہوتا ہے کانٹے دار درخت ہوتا ہے یہ درخت جو ہے کیا نام ہے یہی ایک درخت ہے اس کے بارے میں مطلب ہے کہ پین نہا من شگری یہود یہودیوں کے درختوں میں سے بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے کہ اسرائیل میں یہ لوگ اس درخت کو کافی لگا رہے ہیں پتہ نہیں اس کی کیا اللہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ایک روایت ہے اس کے اندر بڑی تفاصل ہیں کیسے کی جنگ جنگے کیا کیا ہوگا تفاصل آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اردو میں اللہ کا شکر کتاب مل رہی ہے آپ لوگوں کو اس کے بعد نفی المدینت الشرارحا فی خراب تمہ خراب ہوا ایک زمانہ آئے گا کہ مدینہ سے شرار ناس جو لوگ ہوں گے وہ نکل جائیں گے اور یہ بارہا ہوتا رہے گا کیا نا بعض عموما نے کہا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہ ہوا ایک, ایک شخص آیا اس نے بیعت کے اللہ کے اصول کے ہاتھ پر اور کہا میں رہوں گا اور دو دن پر, ایک دن بعد اللہ, اللہ میں اب بیعت توڑ کے جا رہا ہوں میں نہیں رہ سکتا مدینہ میں ایک آرا تھا تو آپ نے اسی کے اسی کے بعد یہ حدیث کہی کہ مدینہ جو ہے برے لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے اور اسی طرح سے قرب قیامت بھی ایسا ہوگا دجال کے زمانے میں دجال کے آنے سے پہلے مدینہ پر دجال گھس نہیں پائے گا لیکن مدینے میں جو منافق قسم کے لوگ اس زمانے میں بس رہے ہوں گے تو مدینہ میں جو ہے زلزلہ جھٹکے لگیں گے کہ تو سارے کے سارے لوگ باہر نکل کے چلے جائیں گے ایک شکل تو یہ ہے مدینے سے لوگوں کے نکلنے کی ایک شکل اور اس کے بعد ہوگی دجال کے بعد بھی ایک شکل ایسی آئے گی کہ سارے اس کے سارے لوگ مدینے کو چھوڑ کے مدینے کو خالی کر ڈالیں گے اور مدینے میں وہی جانور ہوں گے لومڑیاں ہوں گی یا عوافی ایسے پرندے ہی ہوں گے اس کے اندر ایک چرواہا وہاں جائے گا وہی اس, وہی اکیلا وہاں پر جا کے مر جائے گا تو وہ وہاں سے اکیلا اٹھے گا آخری شخص ہوگا جو مرنے والا ہوگا ورنہ اس زمانے میں کوئی بندہ وہاں پہنچے گے گا یہاں تو بہت لوگ رہا کرتے تھے اب کوئی بھی نہیں ہے تو پورا مدینہ اس زمانے میں خالی ہو جائے گا یہ بالکل قیامت کے آخر میں ایسا ہوگا جبکہ قیامت کا وقت جب گا ٹھیک ہے اور اس وقت پھر اہل ایمان بچیں گے ہی نہیں چونکہ وہ ہوا جو آئے گی وہ سب کو وفات کر دے گی تو وہ بھی نکل جائیں گے وفات پا جائیں گے اور جو لوگ بچیں گے وہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور یہی بات ہے جس کو میں نے کل بیان کیا تھا تو حضیفہ کی زبانی حدیث میں حزیفہ مانتے ہیں کہ میں بس یہی نہیں سمجھ سکا یا پوچھ سکا اللہ کے اصول سے کہ یا رسول اللہ مدینہ سے لوگ نکلیں گے کیوں اس والی شکل میں کہ کون سی چیز ہے جو مدینہ سے لوگوں کو مکمل طور پہ نکال دے گی اور مدینہ بالکل خالی رہ جائے گا تو غیر کہنا ہے ایسا مسئلہ ہوگا اور اس کے بعد میں ایک ایک وہی ہوا چلے گی پھر ایک ہوا آئے گی آپ کیا نام ہے اب اس ہوا کے بارے میں ہے کہ وہ یمن سے آئے گی ایک روایت میں ہے کہ وہ شام سے آئے گی ایک بڑی ہی لطیف سی باریک سی ہلکی سی اور بہت ہی خوش اور بڑی اچھی سی ٹھنڈی سی ہوا ہوگی وہ لطیف سی نسیم سکھ کی طرح اور وہ ہوا جب چلے گی تو مسلمانوں پر بالکل محمل کی طرح ان کو لگے گی اور اہل ایمان کی روحوں کو قبض کرتی چلی جائے گی اور اچھے لوگ سب وفات پا جائیں گے بڑے ہی پرسکون انداز میں اور پھر سب کیا نام ہے شرار الناس اور برے لوگ منافطن اور کچھ چار اور اور اور اور اور اور اور اور اور ہی بچیں گے جو کیا نام ہے شرار و ناس میں شمار ہوں گے اور پھر قیامت کے سارے خطرناک واقعات جو ہوں گے انہی لوگوں کے اوپر بارد ہوں گے تو آخر میں علماء نے اس اعتراض کو حل کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دو ہوائیں ہوں ایک شام سے ہو ایک یمن سے ہو اور ایک اور اس کا حل دے دیا ہے کہ ہو سکتا بلکہ یہ ایک ہی ہوا ہے جو شام سے چلے گی تو یمن تک جائے گی یا یمن سے چلے گی تو شام تک پہنچے گی تو اس طرح سے دونوں طرح سے آپ اس کو تکلیف دے سکتے ہیں کہ جس اس کے ذریعے جو ہے کیا نام ہے وہ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی وفات ہو جائے گی آخری والی جو نشانی ہمارے اس کورس میں ہے وہ یہ ہے کہ استحلال بیت الحرام وحد ملک بیت اللہ کو حلال سمجھا جائے گا اور بیت اللہ کو حلال کون سمجھے گا اہل بیت اہل بیت اللہ ہی سمجھیں گے مسلمان ہی سمجھیں گے یعنی بیت اللہ میں ایسے کام کرنا شروع کر دیں گے جو بیت اللہ کی حرمت کے خلاف ہوں گے سمجھے اس کی تفصیل نہیں آئی ہوئی کیا ہوگا لیکن جیسے مان لیجیے بیت اللہ میں انسان کو جو ہے کیا نام ہے جیسے جا کے تباہ کرنا چاہیے تو تو نہیں کریں گے جو سیدھا طرح سے الٹا کریں گے مثلاً اور الٹے سیدھے وہ کام حرام کا جو کیا نام ہے شرح باہر بھی جائز نہیں وہاں بھی جائز نہیں وہ کرنے لگیں گے بیت اللہ کی حرمت کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا مسلمانوں کی نظروں میں لیکن پھر کیا ہوگا کہ مسلمان کیونکہ جو, جو بھی صاحب وہ دو وفات پا چکا ہوگا اس ہوا کی وجہ سے تو شدید قسم کے لوگ بچیں گے اس کے بعد پھر ایک اور طوفان آئے گا وہ یہ کہ کعبہ کو ڈھایا جائے گا اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو حدیث میں آتا ہے میں اس کو اس کو پڑھ وہ حدیث کہ ایسا بندہ آئے گا جو بزاحد اتنا کمزور اور لنگڑا لولا طرح کا لنگڑا لولا نہیں ہوگا لیکن اتنا کمزور اور اپاہر قسم کا ہوگا کہ مان اس کی تصویر جی اگر, اگر ایک ہاتھ مارے تو چار کلا بندی کھا گی سمجھے ہریش ناد کے یو کریب ان کا بتا صبح کچھ نہیں مل رہا کہ ہمیشہ کا وہ بندہ ہوگا پتلا سا بالکل دبلا پتلا بالکل اس کی ٹانگیں ایسی پتلی پتلی ہوں گی کہ کھڑا تک بھی ہو مل رہا ہوگا اس بندے سے yeah. تو بیان یہ کہہ جا رہا ہے کہ اتنا کمزور انسان اتنا جری ہو جائے گا کاوے کو بیٹھ کر ایک ایک اینٹ توڑے گا اس کی یہ علامت ہے اس بات کی مسلمان اس پر بالکل رزید و زلیل ہو جائیں گے ان کا جس طرح کا بھی برائے برائے نام کے مسلمان ہوں گے ان کا کوئی فضر نہیں ہوگا اور ان پہ غیر لوگ حاوی ہو جائیں گے اور وہ آ کر کے جو ہے کیا نام ہے کہ اسلوب ہوا تھا وہی جدید والا اندر لے آفری کا گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس بندے کو کیسا ہے ہمیں اسے لے اصلہ کی تصغیر ہے اسلح کہتے ہیں گنجے کو جس کے بال نہ ہو اور عام طور پہ ہمشہ کے لوگوں کے بال ہوتے بھی تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں خیر جو بھی ہو اس بندے کے بال سر ہو گنجا ہوگا اور آپ نے اس کہا ہے یعنی بڑا چھوٹا سا سر ہوگا اس کا یہ جو تحقیر کی جا رہی ہے اس کی حقیقت ایسی ہی ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر بہت بہت ہیبت والا انسان نہیں ہوگا بڑا یہ سلیل اور حقیر شکل صورت کا ہوگا چھوٹا سا سر اور اس کے پیر ایسے کہ بالکل پھیلے ہوئے سے جیسے مان لیجیے کہ سیدھا ہونے کے بجائے ٹیڑے پیر افید کہتے ہیں مثلا ہاتھ اگر آ رہا ہے بار بار لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ کوہنی بہت باہر کو نکلی ہوتی ہے کسی کو دیکھا ہوگا گھٹنا اس کا ادھر نکلا ہوتا ہے اور پیر ایسا ہوتا ہے تو ایسے ٹیڑھے میڑے پیر والوں ہاتھ پیر والا بندہ ہوگا وہ ٹیڑھا میڑا جسم پتلی پتلی ٹانگے اور جو چھوٹا سا سر کتنا مطلب غریب و عجیب و غریب قسم ہے اس کی اور یہ ایسا حقیر انسان جو ہے کعبے کو توڑنے کی ہمت بھی کرے گا اور کر بھی ڈالے گا تو یہ صرف اس لیے ہوگا کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہوگی اور فرمایا فرمائے گنقر حجرن حجرن ایک ایک کر کے پتھر اس کے ایک ایک پتھر نکال کے پھینک دے گا اس کا اس کا اس کا جو پردہ اس کا جو کیا نلاف ہوگا اس کو پھینک دیا جائے گا اور کعبے کو جب ٹوٹ توڑا جائے گا تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے کعبہ دوبارہ کبھی بھی آباد نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ تھی وہ علامتیں جن کو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ بیان کیا گیا حالانکہ حقیقت میں اس سے وہ تمام مقاصد اور وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکے لیکن آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے خود بھی اور جو اشکال ہوگا اور مشاعر سے پوچھتے رہیں گے کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلم کی ان علاوہ ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان تعلیمات کو اور دوسری تعلیمات کو اچھی طرح سے سمجھے اور یاد کرے اور اپنے ایمان کی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں اللہ وہ چیزیں جن کا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے اور وہ حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچائے اور اللہ وہ چیزیں جن کا کرنا واجب ہے اور جن کا چھوڑنا علامت کی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کرنے کی توفیق دے اور ان اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اور اپنی نافرمانی سے ہم کو بچائے وہ دعوانا ا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا کوئی سوال ہے شیخ کے پاس